نارے رے نارے تحسی نارے رے حیدری نی الحمد للہ صفار سات خاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى صحابي اول الصدق والصفا ما بعده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ من تو بل سد کلا نیم سد کلو کری میلہ سلو نالم نیجیا ن منو سلو آل مو رسلیم روک شوق نالوچی بعد میں سلاد رسول اللہ والا آل کا سلام والیا سیدی نجینا آلکا وسفا بکھیا مکین قلوب المؤمنین صاحب صدر اور بانی محفل جناب حضرت مولانا محمد احمد یار شمسی صاحب محتم جامعہ محض سامعین مسلمان بھائی السلام علیکم سالانہ ار سے پاک خواجہ خاجگان نقش بند حضور سیدی بہادی نقش بندی رضی اللہ حسال انفل پاک ہے اور جناب ایسے نقش بندیا کوئی خاص نگاہر کرم ہے جس دے نتیجہ ہے دور سے مبارک سلانا ہوں نے آپ کے اس جامعہ جامیا اور ایک جامعہ نقشبند فیضان نقشبند اور الحمدللہ ہر سال دونوں تھامہ سے بندہ ناچی خطاب حاضر خدمت ہندہ ہے کہ حضور خاجا اے خاجگان نقشبند کی خاص مہربانی اور میں شکر گزار جامعہ دے محتم صاحب چیز چیزوں چند نیکیاں حاصل کرنایت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس ادارے نو اور ادارے دے جملہ خود سرات مستقیم دے مطابق اسلام کی خدمت کرنے دا موقع فراہم فرمایا دوستو من موضوع دتا گیا سی حضور بابا فرید اور غازی علم علمدین شہید رحمت اللہ علیہ سبحان لیکن وہ بھی طویل موضوع ہے اتبل بلکہ میں کراں کر دو بزرگوں دی تاریخ کی بیان کراں اس وقت دے درد تین چار گھنٹے آمن تو بابا فرید سرکار کا ذکر خیر ہو گئے دوائی گھنٹے آمن تو پھر غازی ردیم شہید رحمت اللہ علیہ ہو ہوا اور کیونکہ میں خالی وائز اور مقرر نہیں وقت دی نبض شناسی بھی تھوڑی جی رکھنا ہوا اس واسطے میں جناب سامنے وقت دی ضرورت رکھ رکھدہ ہوا جس موضوع اصلاح معاشرہ میں اسلام کا طریقہ کار اصلاح معاشرہ میں اسلام کا طریقہ کار اللہ تبارک و میں نو شرے صدر بخشے اور میری مدد فرماوے کہ جو صحیح جملے ہو تو میرے منہ میں چاہ دوستو انسان نو اللہ تبارک وطالم نے بنا کے اور محمل نہیں چھوڑیا کہ اپنے حال میں دیتا ہوے کہ نہ اسا اگلے جہان کو جکھنا نہ یہ گل نہیں جس رات پاک نے اس بنایا وہ اس انسان کا پورا پورا نگران ہے المحم اللہ تبارک و تعالیٰ دس میں مبارک محمن اس نگران نے روئے زمین وسن والے انسانوں دون جہانا دی فلاح اور سعادت اور کامیابی واسطے اصول دیتے لے لے کے آئے نے اللہ دے پیارے پیغمبر نبی الحمد سلاد اصلاح دا بیڑا لوکاں اٹھایا ہے یا ان دے کامل تابدار لوکاں نے اٹھایا ہے تو بغیر دنیا دی اسلحہ ممکن ہی نہیں کیونکہ انسان اے بھی جانوراں وانگوں ایک جانورے جب تک اللہ سبارک و تعالی دی ہدایت دی رہبری نہ فرماوے بلکہ بہتے آکھنگا ہے جانوراں تو بچتر جانور بن جاندہ ہے جدو انسان دی رہبری مولا کائنات نہ فرماوے ہاں پھر وہ جانور بھی پیشان رہ جاندنے دیڑا پھر اے بخت نالا پنجالی جدو گالت پوندہ ہے نا در پھر تردہ ہے دہائی خدا دی پھر سارے چھٹ پچھان ہے جب اللہ تبارک تعالی نے انسان دی رابری فرما دی لوکے ہونی لیکن یار آخر اصلاح دنیا دی کرن کی خاطر کوئی طریقہ کار سے ہونا میں اسلام دا او طریقہ کار جناب دے سامنے بیان کرنا उस दी जरूरत महसूस इस वास्ते की असान काफी अरसा हो गया सुनद मुस्लिहीन इस उम्मत इसलाह का बेड़ा उठावन वाले राहबर मिले ने ते काफी अरसे को इस कौम की सलाह से उन्हचे लमे किते हैं مگر نتائج کے اعتبار بالکل سفر نکلے ایسے فلسفے لے کے اٹھے نے ایسے فلسفے لے کے اٹھے نے کہ دنیا آخیا بس اخیر ہونی یہ نہیں آنا چار دن چار دن گزرے نے ستے میرے کی نے اس آخر تیرے اگے آ جان گے وہ جدو چھتے سامنے آدھے لوکی آدھے بیڑا کر کے جا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرا خون کا نکلا بنا سی اصل وجہ یہ کہ اصلاح کرنی سی ایم بیال احمل یا ایسے حضرات روحانی نسبت مضبوط ہوبیا دے دے اور وہ او امبیال علیہ ام السلام والا ایم طریقہ اپناو جسر کسے قسم دی گیروں ملاوٹ نہ ہو کیونکہ لا تاجد لا, لا تاجی بل سنت اللہ تبدیلہ اللہ دی سنت طریقہ نہیں بدل ہوتا او ایک ہی لوگوں کی سلاح دا طریقہ رب سونے کوئی ہی رکھا ہوئے. وہی جڑا بیال ہے مسلام دسی وہی لگاؤں تو انہیں جاری رہنا کلندر اقبال تا فرماند ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری حقیقت ابدی ہے مقام شبیری حقیقتے ابدی ہے مقامِ میں بیری بدلتے رہتے ہیں انداز خوفیو شامی ہاں وہ انداز طریقہ ایک ہی ہے حق والے انداز باطل والے انداز بدلتے ہیں حق والا ایک ہی کوئی انداز رکھتا ہے مدے مدے جی بیٹھو آخلا کبلا گور گل سمجھا جی طریقہ کار دس بس توجہ ہے نا طریقہ کار ہے یہ گل میں کرنا پیا ایک یاد رکھنا ایک جزوی اسلحی جزوی دو ہزار بندے دی لکھ بندے دی دو لکھ دی ایک ایک کلی اصلاح جامے جس پورا معاشرہ انسانیت دا جڑا ہے وہ ایک بے مثال انسانی معاشرہ قائم ہو جاوے میں جڑا طریقہ دس رہا یہ کلی اسلح دے جی جزوی دا نہیں یعنی دنیا دا کوئی اس اصلاح تو باہر نہ ہو <تصفح> وے جزوی تے وے نا پاگد رکھا لی داڑی شریف رکھا لی نماز تو لا دزوی اسلح ہے جزوی اصلاح <تصفح> اصلاح <تصفح> <آه>، کلی اسلح ہے <تصفح> زندگی دے ہر شعبے انسانیت دے خطے مستقیم سے چلایا جائے اور انسانیت کا ہر شعبہ ایسا بنایا جاوے اللہ رسول دی مرضی کے بھی مطابق ہوئے اور انسانیت کی فلاح بہد واسطے بھی ہو کلی اصلاح میں اس وقت جڑی بحث شروع کرن لگا میں جناب دے سامنے کلی اصلاح دے حوالے کرن لگا جزوی اصلاح نہیں وہ ہائی کفار دے دور اور کفر دے این نظام لوگ جزوی الاحال آلے رہے ہیں لیکن سڈا مسئلہ اس ویلے جڑا سب کو اور وہ او کلی سلاح اور اس ویلے یہو جا ماحول ہے کہ کلی اصلاح تو بغیر جزوی اصلاح جی وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی توجہ ہے نا میرے لفظوں سے وہ جزوی اصلاح جیڑی وہ کم نہیں پہ دی ہاں جی جنہ چر اصلاح نہ ہو توبو اللہ ہے اللہ کی طرف سارے مومن توبہ کرو اتھے ہن اس چیز دی ضرورت ہے ہوں ایک ادے بندے دی نہیں نہیں تے مول بھی تعبا کرے دیں اپنی توبہ نہیں لیں لوگوں کی کرا سکتا بندہ اس لیے ایسے حالات نے کہ کلی اصلاح ہوے ہر پاس اجتماعی انفرادی نہیں اجتماعی طور پہ ہوئے ہو کہ پھر ہر بندہ جڑا نا اپنے دین اور انسانیت کار دا سنو کہ اسلام دنیا اصلاح دا کلی اصلاح دا طریقہ ہے کار کی اختیار کردہ اور میں اس گل پہلے طریقہ کار دسن تو پہلے ایک گل ارد کراں ہوں جا بھی آپ بہ جائے آرام جی تھے جگہ لبھی نہ کہ خلل نہ آئے ذرا کچھ سب نا میں گل کر لگا توجو یہ کام لفظ بولے جفظ جملے بولے جتہ پسندی بنیاد پرستی کی لفظ بولے بنیاد پرستی لفظ تو بولے جاندے نے مگر انہ کو کوئی مفہوم متعین نہیں پکر دے بھی یہ مقصد کی حقیقت یہ کہ کوفر بھی بنیاد پرست اور انتہا پسند ہے اور اسلام بھی بنیاد پسند اور انتہا پسند ہے دو میں انتہا پسند اور بنیاد پسند نہیں فرق کتنا ہے کو برائی پھیلاو کی خاطر انتہائی قدم اٹھا اور بنیادی اقدام کردہ جبکہ اسلام نیکی پھیلاو کی خاطر اور برائی روکن کی خاطر انتہائی قدم اٹھا دا ہے اور بنیادی قدم اٹھا ہے سمجھ آ رہی ہے دونوں بنیاد پسند انتہا پسند بھی ہے تقریر جو ہو رہی آدھا بتائی چلو تھوجن والا خوشبا اللہ تو قبلہ غور نال کبلا نال گل سمجھا جی ادھر میرے والی میرا وقت تھوڑا ہے میں تکلیف نال بیٹھا میں باہر افایات واسطے آدمی ہوا رات میرا جلسہ سی جیڑے میں نہیں جا سکیا اپنی تکلیف کی وجہ سے پہنچا اس واسطے میرا وقت نہ برباد کرو میرا وقت بہت قیمتی ان انشاءاللہ اللہ تصا سنو گے تو آخو گے آسان پہلی بار آئی سنی دنیا نے کسی نکلے نہیں سنیا ہونا اللہ کی مہربانی گزارش ہے کبلا کہ کافر بھی انتہا پسند اور بنیاد پرست مومن بھی لہ کے دے مقصود مختلف نے ہاں وہ برائی فیلا مومن نیکی یہ پکی گل ہوں میں طریقہ کار دسنا اسلام کیون طریقہ اختیار کرد پوری دنیا دی کلی اصلاح کا طریقہ اختیار کردہ ہے کہ اسلام سب تو پہلا اپنا حق دا اور انسانیت دی فلاح و بہبود دا ایک پیغام پیش کرتا ہے تاکہ لوگ یہ کن ہو جان کہ رحمان دی طرفوں جس سانو پیدا فرمایا ہے ساری ہدایت واسطے اور ساری دنیا دی زندگی دی فلاح واسطے اصول آ چکے ہیں جلانگے تو اواں جانا کامیاب ہو سب تو پہلا اسلام اپنا پیغام حق پیش کرد اس پیغام حق پیش کرنے تو بعد انسانہ دے طبقے دو بن ج طبق ہے جے سلیم تباہ سلیم ذہن دا جہن طبیعت حق سچ اور صحیح منع والے آتے ہیں اور پاطل اور گلت گل دے سامنے آوے تو ان دا ذہن اندروں جناب کنسی ہے بھی یہ گل نہیں صحیح یار یہ چڈ وہ گل بڑی صحیح تو درست چکر ہے لاز یاد رکھنا کچھ لوگ ایسے ہوں نے دی طبیعت ایسی سونی ہوں دیئے اور ایسی سمجھدار طبیعت ہوں کہ وہ ہمیشہ صحیح اور حق اور جائز بات دا ضرور تجلیہ کر کے تسلیم کر لیں جی. ایسے لوگ سدھی کھانے ہاں ہاں ہاں توجہ ہے نا یہ آلہ قسم کے لوگ ہوں آلہ ذہن دے آلہ طبیعت دے آلہ مزاج دنسان ہوں نے جڑے انسان ایک کامل بندے ان چلا تالا نے پیدائشی طور کم رکھد کہ کر کے لوڑ نہیں ہوں گل حق سن کے پا ل ایک عجیب کم اسے حضرت سدی کہ اکبر رضی اللہ تعال پہلی آواز مدنی سرکار س اور بغیر کسی ٹہرن دے دیر دپیڑ کر سی اکبر پچھا لیا کہ سچ کے اور انسانیت دی کامیابی بلا سب کو پسے واسطے نبی پاک سرکار نے فرمایا توجہ ہے کوئی نہ کہ ہر کسی مینو چٹھلایا پر میرے سدیق نے ہے؟ خاجا خاج, خاج نقش بند ورگے لوگ جڑے خالی باطل دے حق دی گل سن کے تے امتیاز کر اور فیصلہ کرن کہ باطل غلط ہے بالکل ہے ساری طبیعت برداشت کرتی ساری سوئی آئی گلت اور سا دل دماغ تصور سڈا یہ ہے کہ آ گل صحیح ہے ان دے لوگ سلیمتبا یہ تھوڑے اٹھتے ہیں دوسرا طبقہ کہ جڑے گل نہیں گل سامنے آوے نا تو اڑ جی طبیعت جیڑی وہ فیصلہ نہیں کر پا بھی حق کی ہے باطل کی ہے صحیح کی اور غلط کی ہے نفا کی ہے نقصان کی جدو نہیں وہ تمیز کر پای نا तवज्जो है ना हूं इन दो तबके बन जाते दूसरे तबके चर दो तबके बन रहे जेडे हर सूरत हक के अगे अड़ जाते ने भावें सूरज तली त ला ओ खोते कदी मन नहीं मनते आते का चिट्टाई तवज्जो नहीं ज की انہ کا کوئی علاج نہیں ہوتا یہ ہوں نے اصل باندر خندیر بگیارای شفت رکھنے والی انہوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہوں دوسرے ایسے ہوں نے یہ اس طبقے کے دوسرے لوگ یہو جہن جا کہ جامنے اگر ایک حق بات عملی جامہ پہنا کے پیش کیا جائے نا تو پھر انہوں دا دل دماغ جڑا فیصلہ کر لینا یار واقعی یہ ٹھیک ہے کڈو کیڑے پاس توجہ ہے نا ہوں اسلام جڑا ہے وہ طریقہ کار کی اختیار ہے کیونکہ وہ سامنے تین لوگ ہوں تبکے سامنے ہوں پہلے نمبر کے ساروں کے کنوں میں کھڑنے تمام حجت پورا پیغام پہنچا ہے مننا لے جڑے اوہ سلیم اتباہ پہلے تب کے دن لگ گئے دوسرے تب اے بندے نے لکاوٹ اسلام دے راو پھر اسلام انا روڑیانوں ہٹ رہا ہوں گا ہے چادے نال جہاد دے نال چادے نال جہاد دے نال کیونکہ یہ قانون ہے بڑی نیکی حاصل کرنے کے لیے چھوٹی برائی جائز ہو جاتی ہے توجہ نہیں بڑی نیکی حاصل کرنے کے لیے چھوٹی برائی خیر وڈا ہور چھوٹا ہوے جو وا خیر حاوی رہے گا انہوں حاصل کرنے واسطے اسلام کی ہر عقل دستور ہے مثلا میں مثال دینا توجہ ہے پا روڑا کی پیا ڈاکٹر کی کرتے ہوں یہ دسو چیرنا کسے دا اے برائی ہے کہ نیکی اچھا نیکی ہے دورہ پھر میں چیرنا <تصفح> <تصفح> हा जरा नेकी है, उरा फिर हूने पता लग जाता नेकी मैनू कर लाते ढेड चीरना की बुराई लेकिन जदों अंदर पत्थरी पी ए रसौली पई मोल ढेड चीरना की हो जाता क्यों नेकी हो जाए जान बचा ए मतलब यह निकलिया कि जान बचासी वी नेकी ढिड चीरना यह छोटी बुराई हूं कुरान हदीस एक पासे रख तेरी अकड़ भी तर पाखिर दी है ना तो हम फैसला पीए छोटी बुराई कर लवो वी नेकी हासिल करने की तवजो नहीं ज की चलो दूजी मिसाल भी दे, दे, दे, दे। दसो भी अला अला सोने के जे जानवर ने है? जानवरों मारना यह नेकी है कि बुराई है जो तेन भुख लगी हो तो मुर्गा ढाई खड़ा उन्हें शर्म नहीं आती बकरा के नहीं उसने नेकी बनिया खा क्यों नेकी बनया है اس واسطے کہ تن انسان تن اعلی وہ ہے ادنا ادنا کو اعلیٰ کے لیے قربان کر دینا یہ ایر حکمت کے مطابق ذرا مزنا سبحان اللہ ہاں یورپ کو بہت اپنی دانش اور اپنے علم پر بہت ناز اور فخر ہے میں یورپی غلاموں سے کہتا ہوں یورپ کے دانشور علم پر ناز کرنے والوں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو خاجہ نقش بند کی طرح غلامہ میں مستفیٰ ہے جو ہر دور میں ہمیشہ اوپر رہتے ہیں آؤ کو بات سامنے کر کے دیکھو اسلام کی ایک ایک شریعت مستفی کی ایک ایک بات پر ایک ایک حکم پر گفتگو کر کے دیکھو میں ج اللہ دی مہربانی سروں ہاتھوں تین جمائی تو پھر آتا ہے لگ پتا جائے گا کہ اسلام دی حقانیت کی اس وقت خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں سنو اس وقت اہل سنت کا مقابلہ ہے اہل ددہ محابیت دیوبندیت کو ثابت کرنا ہمارا مسئلہ نہیں کیوں ہے وجہ سے کہ یہ دراز سے یہ سب مسائل ہوتے آ رہے اور الحمد علماء حق نے اس کو آخیر تک پہنچا دیا ہے کوئی کمی نہیں چلی کوئی جیڑا کھڑا تو سور ہے رب بلکہ رب العالمین سے اس حد تک جلا لچایا نا کہ اس فرمایا ہے لاؤ اگ تو بڑے محمد پنا بڑے بھابی تو میں ایتھے دس دیا کہ دلیلہ دلیلا ایک پاس میں خود دس دیا رب کہے پاس آ اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اسلام کی حقانیت اور اسلام کے ہر حکم کو سچا پکا صحیح حق ثابت کرنا بمقابلہ گفر اے مسئلہ ہے جڑا ساڈے درپیش ہے کیونکہ ہوں سیدھا سڈے اسلام کے اسلامی حکام کے تنقید برملہ ہو رہی ہے تھوڑے ملک دے اندر زبان درازیاں ہوں نے تعلیمی ادارے سے واسطے اپنا پورا کام کر رہے ہیں یہودیت کا اسلام کی قدرو قیمت اور حکانیت نکان کے دلان چاطر مسلمان سے لیکن الحمد للہ پانو سب کی حفاظت پانو سبن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے پانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے شم کیا بجے جسے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے مجلا سباد اللہ آ, میری گل سے تقریر سے میری تغور کرنا جا شعور ہونا ہے. بے شور میں نہ یہ شعور کا مطلب زندہ, زندہ, زندہ, خدا زندو کا خدا ہے توجہ نہیں جگی تھی مردوں کو میں بنا سے لے پر جڑے جہے نے میں بھی جی میں اپنے جی جڑے نے ہونا دی صحیح نگرانی رکھاں گا باقی دفی ہو وہ لا تکو نیسولہ بلایا ایسا تو بلا چھیا اپنا آپ توجہ قبلہ اسلام صدقے جا روڑے اگو ہٹا ٹےما پند رکاوٹ دور ہے جہاد دار کال جدو رکاوٹ دور ہوں نے پھر حکومت اسلام اپنے قبضے لے لو لا توجہ نہیں جو کی ہاں جی اللہ تعالی دی ایک حکومت ایسی ہے باطلی جی ہر شہدے ایک ظاہری حکومت جنہوں شریعت مستفا کی حکومت آب سونا حکومت اپنے لینا قبضے جہاں چلاو والا ہوں وہ نائب ہوں اصل حکومت کہ رب بولو, بولو کیونکہ قرآن فرماؤں حکم اللہ, اللہ اللہ فرما حکم صرف اللہ کا ہی کسے دا حکم نہیں مینو ایک چشتیا اس قرآن وچو حکومت اسلام کی بناو دا کوئی ثبوت نہیں ملتا اسلامی حکومت بناو دا کوئی ثبوت نہیں میں کیا بھائی مان آؤ کوئی تیرا اپنا ہی قرآن ہونا ہے کہ جڑا نبی پاک قرآن دتا موٹے لفظ دا, دا للہ بناس تک لگا جاؤ گل کر کرے بندہ میرا نئے بے حق میں بندہ میرا چلا اینل حکم ہی اگے چلاو والا حکم حکومت رب سونا اپنی پیا بیان ہے کہ اللہ اللہ نہیں صدیق اکبر نہیں فاروق خدا دی قسم کر کے آنا مینو آکھن دے دا حکم نہیں سید لمبیا سرکار دا بھی حکم نہیں اتنے بھی حکم رب کا چلتا وے نبی سونا چلاو والا وے نبی دا حکم, دا حکم خدا دا حکم خدا دا حکم نبی دا حکم جڑا اللہ دے پاک نبی حکم فرماس جدا تا نہیں سمجھتے کیونکہ رب قرآن فرماؤں رسو اللہ اللہ, اللہ فرماؤں جی میرے رسول دا حکم منیا میں ان میرا ہی منیا ہے اس نے میرے حکم منیا میں معلوم ہویا ہے نہ حکمہ میں جدائی نہیں اس واسطے آسان رسول دے ہر حکم دے لبائے کاتھنے آئیں مزے نہیں آیا درا زوکنا راگ سبحان اللہ جیندہ تے زندیاں دا موضوعی تے زندیاں زندہ ہو کے سنی با شعوران دا موضوعی تے شعور نالی سمجھی خدا دے بندے جدوں اسلام قرآن اپنی حکومت بنا لیں دا توجہ نال سمجھی حکومت بن جاوے जड़े आई जे तीसरा तबका दस्या है जिन्हों करके जा फिर आते यार वाकई ठीक होना चाहिए खातिर सदके जावा अला सोने दे पाक वली आक फिक्री तरबियत की खातिर देनी सलाह की खातिर सोच उन्हों की सोच बना खातिर समझ और नूर पता लग जा वेखो सा मुआशरा किए देखो अस कि हालात बना दें हाजी ओला मा ते सोलाहा ओला मा ते ओली جی سوفیا جہ لے پھر دو او لوکاں دی ذہنی تربیت کرتے ہیں فکری سلاح کرتے ہیں اسلامی تعلیمات پھیلا کھ آخ ان کہہ لے انہ لے خدا دے بندے ان کہہ لے میں مثال دینا اس مسلے سمجھا خاطر مثال دینا جدو جٹ بندہ کوئی جٹ بندہ جدو जमीन अंदर फसल ग इरादा करे पैलो हल मारे हल मार के जेडे रोड़े वड़ियान। बार आने वो रुकावट बनदिया ने रुकावट बनदिया ने अभी कमजोर एक सेम दे आ जाए वो बिचारा बाहर निकल जो कर आई नहीं तवजो नहीं देती निकल योगा ही नहीं रहा फिर सुहागा फेरते करते सुहागा फेरते बीज दे रहा रुकावट ना बन जा फिर ठेमा मार सुहागा फेर के ठेमा खत्म हो गई जमीन वत्तर चाई उतोण बीज सटिया جد بیج سٹ دے پھر فصل اگتی ہے جب فصل اگے پھر موسم باہر دیا ضرورت سارا خیال رکھنا فصل برباد نہ ہو جائے پھر جہی تو آ جا اس فائدہ خدا دے بندے یہ اسلام کی مثال मदनी सरकार आए पहलो पैगाम सुनाए हक मदनी सरकार पैगाम सुना की खातर पत्थर खा रहे ने पत्थर खा रहे ने की ओजिया पै रही ने पाक जिसमे मुबारक दे जड़ा नूर का बनयासी उस नुरानी बदन मुबारक देते ओजिया पै रही ने हजूर बर्दाश्त कर रहे हैं कोई गल नहीं इन्हों समझ नहीं आ जाएगी आ, आ जाएगी थोड़ा वक्त लगेगा हजूर पैगाम सारे कटते हैं जेड़े सलीम उतबा सन सिद्धी के अकमर वागो हजरत बिल हमशी वांगों हम सुनते गए हैं मदनी सरकार के कदम डिगते गए हैं کیونکہ سدکے جا کوئی راہ ٹال کوئی راہ ٹالا رلی دی کملی کال سبحان اللہ سبحا نلہ بند طرح میرے نال روک نال دے کوئی راج کا کوئی راجوتے ٹالی کملی کالی ہے ہے وہ کملی بھی ارادہ کہ نہیں مدن والا جبا لاؤ تا ہوتے دل لیا کلندر اکبال لاؤ لندر اقبال بول اٹھیا خلے سے بسی اے ماؤ زخ دنگے اگنی متی کہ اگر باپا یا شفتد برد شکار خدرا ہوں فارسی وہی زبان اکبال کہندہ وے مدنی سرکار بے بے نیادے شکار شکار یعنی آشک تڑپ کے پیروں ڈگے لے پرواج جو ہوا حسن والےواہی ضرور ہوتی सदके जावा तवज्जो फरमाओ पर बाल आखद नवी पाक नाले ना लै जावे लंघ टपद आपने की नोक साने ला जा असर जख्मी हो के तड़पते रही है सानू नहीं वाह वाह वाह वाह شہید وگف کیونکہ سڑکے جاوا سلطان والا رفی فرما وے پرمایات آدھی دا بالا پالک دیا گڈن ات آشق ب سکید سٹ کے جان جگری جی بچ آرا آر سچ پہ جان وہ جگری جی بچ آرا ات کباب تلین دے تلید سرگردان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 لو میرے مدنی تاجدار سرکار نے پہلا پہلا قدم اٹھایا میرے مدنی سونے نے پیغام حق کا پہنچایا من والے بلال ورگے جڑے سن سلیم تباہ سونے دماغ والے जानवर वाला दिमाग नहीं सन रखते इंसानी अकल रखते पहले पछाण पाक सच पै बोल दे ने, फिर कुटी देर खा रहे पत्थर खा रहे कजड़िया पै रही ने पाक जिसमे मुबारक दे जड़ा नूर का बनया उस नुरानी बदल मुबारक उड़ियां पै रही ने हजूर बर्दाश्त कर रहे आ जाएगी थोड़ा वक्त लगेगा हजूर पैगाम सारे कना कटते हैं जेड़े सली मुश्तबा सन सिद्धि के अकमर वागो हजरत बिल हमशी वागो گئے مدنی سرکار کے قدموں ڈگتے گئے سڑکیں جان کوئی راہیت ٹال کوئی راہیت ٹالیے تملی مدن سبحان اللہ سب نی بند سرا میرے نال روک نال قید کوئی راج تالی اے اے اے اے کوئی را بدلی او دی کملی کالی کالی ہے دی کملی ہوں تھوڑا بھی یہ ہے کہ نہیں رام ناڑا گبال لاؤ تا دل لیا کلندر اکبال دا اقبال بول اٹھیا گی متی خلے سے بسی نئے ماؤ زخ دگے اگنی کہ اگر بابا یا با نہ با نبرد شکار خدرا ہوں فرسی راوال اقبال کلنبر ہو رہی مدنی سرکار بے بے نیادے شکار شکار یعنی آشک تڑپ کے پیروں ڈگے لا بے پرواہ جو ہوا حسن والوں بے پرواہی ضرور ہو جاو تجو فرماؤ پر بال آخر سبھی پاتے نہ لو لگدیا ٹپدا اپنے میزے کی نوک سڈے سینے لا جائے اصل زخمی ہو کے ترپتے رہیے سانو یہ نہیں واہ واہ واہ واہ شہید کیونکہ صدقے جاو سلطان والا رفین فرما اللہ صدقے جوا میرے مدنی تاجدار سرکار نے پہلا پہلا قدم اٹھایا میرے مدنی سونے نے پیغام حق دا پہنچایا من والے بلال ورگے جڑے سن سلیم تباہ سونے دماغ والے जानवरों वाला दिमाग नहीं सन रखते इंसाना वाली अकल रखते पहले लफरी पछाएद पाक सच पै बोल फिर कुटींदे पे ने पर कदमा तो दूर नहीं पे सवाल उठलावे मदनी सरकार केपैया विखाया जायदाद विखाई सी शहर के लालच दिता वजन बिल खां पर मदनी का दरबार नहीं छोड़ी शायद सहीफ समझी खड़ा हाके दे को सच जा खिला सही पै बोलते यो इंसानियत की कामयाबी है बार बर्बादी है ये आवे ते बच जावे وہ عشک دیتا ان دے اندر اگ لگی پی حضرت بلال پاک نے مدنی سرکار تیر ساری زندگی وار چھوڑیے خدا دے بندے تبجو سد کے جا برتری ہری برتری ہری ایک ہندو گزریا کتری گزریا تبجو ختری آخر کتری آخر پھول کی پتی سے کٹ سک ستا ہے ہیرے کا جگر پھول کی پتی سکت کت سکتا ہے رے کہا جگر مرد ناداں پر کلا نرم نرمنا بے اثر دیکھی تھی یہ بھی مطلب سمجھا پڑنا کیونکہ قوم تعلیم یافتہ ہے رمدالبانہ کلمبر لاہوری نے اپنی زربے کلیم شیرری اری دری لیا مانوی ہے بڑی لکھی وہ آ سخت ہی جان شیشہ کٹ تم پتہ ہے نا شیشا کہ کٹ دیرے یہ مطلب این سخت دھات ہے کہ ماستا رکھتے ہیں شیشا دو ہو جائے اخت ہیرا فل کی پتی جنے کٹیا جا سکتا پتی فل کی پتی کنی نازک ہوں ہوں گے ماستا جہ ہاتھ لگے تو مرجا جائیں تھوڑا جا ولٹے سے وٹ پی جا جا نکلتا ہی نہیں لگی ہاں اللہ کی مخلوق رائبرت ذرا کچھ حاصل کرو نا ہوں وہ ہندو آدر اس کی نازک پتی پتھر کٹ سکنے پر بے وقوف بندہ ہوگا نادان جنا مرضی نہ جو کلام کرو بے اثر ہونے اٹھنا ہے تے کپڑا جا سمجھ لام مراد کوئی کوتیا تو بد تر کوتا انسان ہاں جی کھوتے کا کن مروڑو نا تو کچھ اور لگتی ہے کوئی میرے کنج خون ہو رہا گفتگو آ رہی ہے مگر مجا لے جاد نادان, نادان بندے کوئی کلام اثر کرے اس طرح کے سن جڑے وہ بڑے رکاوٹ تبجو نہیں کی, کی بڑے بنے موڑی سلام توجہ فرماوی مدنی سرکار آئے مدینہ مدی مدنی سرکار نے دیہات آہاگا بنیا کا سہگا جہاد سوہاگا بنیا تاکہ تھے ٹوٹن دوسرے بیج اصل جڑا برباد نہ کرما ٹوٹ جانیا چاہیوں نے مرغا جڑا سب ہے بندے دی خاطر مثال میریا چیتے رکھی پورے موضوع ہی کم دیا آخر تک مثال خدا بندے مثال ہو جائی بی جی کر دے اسلے فصل نے انہاں کلو جڑی بوٹیاں آخری انہاں دا کم کی ہوں نہ مراد دا کم ہوں وہ فصل ہمیشہ خراب نے فل پھیلن نہیں دیا فصل نور اٹھن نہیں دراب کردی نے حالانکہ وہ بھی زمین فل چکل بھی, بھی, بھی, بھی ساویا وہ بھی ساوی وہ بھی ہری وہ بھی ہری دونوں کو شکر رنگ کد رنگ بھی کو جہیا ہوں پر کم بڑا خطرناک انہوں کا ہوں پھر جٹ کی کردے جنہ چیر وہ خراب نہ जिना चेर खराब ना कराई रखा चलो तुसा भी पीती जाओ मैं कणक लैनी है मुंजी लैनी है पर तुसा भी जे नाल कण लगिया जे मौजा लवो खां जाओ जदों चोपड़िया हो के फिर पुराव हम तो लाडा खाना खराब होे رکھا سی اس فصل کے پیچھے جسوں ہی خراب کرنا مڑ تھی خیر نہیں وہ مڑ رمبا چکتا چکتا سروں شروع ہوتا ہے ساریا جڑیا بوٹیاں مار بننے سٹتا کہوں سٹ دے اس واسطے کہ تسان ہن اصل فصل نقصان دینا تو دہائی جڑی بوٹیاں سو اس واستے تو سام مرادان نے خراب کرنا سی میں کاڈ ہی دینا خدا دے دیا اصل فصل انسان نے جڑے اپنے رحمان پچھان والے نے جدو جڑی بوٹیاں کافر خراب نہ کرب آدھا ری جاو جدو خراب کرن لگن بلال ورگیا رب آد ست میرا ہبی توجہ نہیں کی کوٹے میری دوسری مخلوق کرجہ نہیں کی جانا جدو معاشرہ اسلامی حکومت بن جاتی ہے توجہ فرما بنائی مدنی سرکار نے پچھوں مدنی سرکار صحابہ اے روحانی پیشوا بر سن جڑے فکری کرن والے سن اے دنیا جبرا ہوتا پھر ایک صحابی نبی سرکار دا لوگ دا ذہن صاف سی پھر نور سمجھتے دندا سی ساں کر کے پھر مدنی سرکار سوال یار پوری دنیا کے اوکے اسلام سے نور پیلا جائے کسی جگہ تے خاجا اجمری بان آ جائے کسے جگہ تے سے دتا میری بنایا کی تھی اے پھر فصل اگدیاں نہیں پیداوار اے کی نورانی ہے امام میں آزم ابو حنیفہ بھی پیداوار امام محمد بن ادریس شافی رحمت اللہ بھی پیداوار اسلام دی پیداوار سی جڑے بیج سٹھ دے سن میرے پاک نبی دے یار اسلام دا بیج جڑے بوتے رہے او دی حفاظت پھر حکومت کر دی رہی حکومت حفاظت کر دی رہی کیونکہ حکومت باغ دا مالی ہوں توجہ نہیں کی دی ہے مالی وے مالی, وے مالی دا د نہیں وہ oh, مالی دا کم پانی دینا توجہ <Sess> نہیں کی <Sess> مالی کم پانی دینا تے مشکاں پاوے مالک دم یہ فل فل لانا یار لوے یار لوے اب ہے کوئی نا لیکن اتنا گل ضرور یاد رکھی مدنی سرکار دے صحابہ خالی صوفی عالم نہیں سنال مجاہد بھی سن پہلو جہاد کردے سن پھر پچھوں تربیت کردے سن لوکان دی پھر انہاں دی روحانی تربیت کرنی اصلاح کرنی پھر اے ہو جا معاشرہ بنا دے نے، اے ہو جا نور دا معاشرہ بنا دن پھر کافر ویخ دے سن آدھے سن لا الہ الا اللہ محمد الر رسول اللہ لوگ پوچھتے سارا کلمہ کیوں پڑے سن یار سانو جڑا سکون اسلام دے معاشرے آیا سانو اپنے دے معاشرے نہیں آیا سانو پتہ لگ گیا وے انسانیتھی شفا رحمت صرف نبی دے دین اسلام تجو نہیں ہاں مدنی سرکار دے یار نے اتنے انگوٹھے رکھ کے کلمے نہیں جے پڑھائے گوٹے سنگیت رکھ کے کلمی نہیں پڑھائے انہیں ماحول ہو جا بنا کے وقایا جس کے دنیا کلمہ پڑھ دی رہی ہے اسلام دے رنگ دی رہی ہے توجہ فرمائی خدا دے بندے آ ہن ترتیب پہلا مرلہ پہلا مرلہ حق دا پیغام دینا ہے سچ دا پیغام دینا ہے دوسرا مرحلہ دجا مرحلہ حق دے پیغام تو بعد دوسرا مرحلہ جہاد کرنا وے پہلے مرلے دن جنیا مصیبت برداشت کر دوسرے دو تے پھر طاقت جدو مل جاوے پھر اٹھ کے جناب جڑے جناب پہ توڑتا جا پے حکومت اسلام دینا فل کردا جا پچھے تیسرا مرلہ آتا ہے حکومت قائم کرنے تو بعد حکومت قائم کرنے تو بعد کرنا تیسرا مرلہ اٹھا گیا پھر اللہ دے دا دلیا دا دا فکیر دا جنا نبی سرکار دی تہذیب طریقے رحمت والے لوگوں دسنے لوگان میں پھیلانے نے پھر جڑی فصل پنجا مرلہ پھر اگے تہذیب آ جاتی ہے اس تہذیب دے پل فل اٹھتے ہیں رنچا لگ بے مثال انسانی معاشرہ قسم تھی ساری دنیا کو مکے مدی نے علاقوں میں حضور صحابہ نے جڑا معاشرہ پیار ماحول فرمایا سی ریبی دنیا تک دنیا اقرار کر دیے اور ماحول کوئی بنا سکیا نہیں उदे कोई माहौल नहीं जे बड़ा सख्या इधर मर्दोज मर्द अब अपने एक घर तो दूसरे घर तक गली में जा लख वारा डरता है कोई इधरों गोली ना जाए रुपये ना खो लैन कोई लितर ना बार लै कोई गा खो लैन साढ़े कोट लख पास रोजाना छी बजे शाम को ڈاک بھی بندیا سڈے کوٹ لکھپت ہے شہر کی کیا گل کرنا وا پورے باہر تے فرما روزانہ پھرنا ہوں مینو پتا ہے حالات کی خدا جی بندے وہ سدکے دیا جب مدنی سرکار صحابہ نے ماشرہ پاک انسان کا بنایا ہے تعلیم تربیت انسان اسلام والی دے کے ماحول بنایا پھر یہ وقت آیا جائے کا شہر تو مکے تک کلی بڑی مائی جو سی اللہ تو سوا کسے دا ڈر نہیں سی بے کرتی عدی بن حاتم ہاتھ پہ نام سنیا جنا آتم بڑا سخی سی جا پا بھی ہوا نام سی عدی بن ہاتم عدی ادی نبی صحابی ہویا اسلام قبول کرنا کرنے ارادہ ہے سی لیکن رکاوٹ کوئی حسن سامنے حضور سرکار دے سامنے آن کے بیٹھا آپ سرکار نے اندی آندر والی رکاوٹ بیان کرو کر دیجہ نہیں کی بھی. آپ فرما ادی کیا تین گل پہ روک میرا قانون دنیا تے غالب نہیں آئے گا میرے یار کمزور پیاو نو سن لے وہ وقت ہونے تو مکے تک عورت چلے گی اللہ تو سوا کسے تو نہیں ڈرے گی رب تو سوا کسے دا خوف نہیں رکھے گی کوئی میری عزت لوے کوئی میرے کپڑے لا لوے کوئی پیسہ کھو لوے کوئی قتل کر دے نہ جانی نہ مالی نہ عزت کسے نقصان کا خطرہ نہیں کرے گی ادی نے میں کر ہاں. وقت کدو آنا میں آخر ویکیا مدنی سونے دی گل سچی ہوئی عورت جا رہی سی کلی جا رہی سی کسی دی جرت نہیں سی پیوں کی عزت جائے آخ آگ سب जहर को चीनी कहना सौखा है चीनी जहर आखना सौखा है गंदू पाक ते पाकी न गंद आखना सौखा है तुम्हू चिट्टा आखना सौखा है पर दुनिया जो बात की ओन साबित करके विसा औखा है میرے مدنی پیر کا مدنی مدنی دو گلام ہے کوئی نا بولو بولو سبح اللہ کی کہ رات نو فاروق کے آزم گشت کر رہے ہیں اور اندروں آواز آ رہی ہے ماں آخری پانی ملا دے وہ آدھی ہے ماں تین پتا نہیں اسلامی حکومت ماں آئی دھیے عمر کہڑا عمر پیامر خدا پیا انسان انسان عمر جدو سنیے گل سوچیا سوچیا کیوں نہ ہو یہ وقت والی تی میرے گھر چ مدنی تو مدنی دیکھ جو گلام لو ہے کوئی نا بولو بولو سبھان اللہ ایک سی رات نو فاروق کے آدم گشت کر رہے ہیں اور اندروں آواز آ رہی ہے ماں آخری دلا ماں تین پتہ نہیں اسلامی حکومت ماں آئی یہ امر کہڑا وا پیا آئی ہے ماں عمر دا خدا سے دیکھنا پیا ہے آخو سبھا انسان انسان عمر جب سنیے گل سوچیا سوچیا کیوں نہ ہوتا والی تھی میرے گھر چاہیے ہے ہے اے پتر دا ویاہ اس میرے عاصم دا کر دیتا ہے پھر اس تھی توجہ نہیں کیدی سبحان اللہ اس تھی دا پھر اگوں جا کے تے نسلت بنا عمر بن عبد العزیز اس سے بچی دی اولاد اس تو توجہ ہے کوئی نام خدا دے بندے آ کر دے کہ تیرے سامنے مراحل بیان کر دیتے نے کیویں اسلام کی طریقہ اختیار کردا ہے ہر طریقہ اپنی کل تیری آخ گی بالکل سچ ہاکام دسنا لوگوں بر حق جن تبلیغ آخ دینے تبلیغ نے مگر یاد رکھنا تبلیغ دندر اے اصول اسلام ضرور رکھ دے جو قرآن جو خدا دا حکم آ جائے اسلام کا مبلک چھپا نہیں توجہ <تصفح> نہیں <تصفح> <تصفح> ال بلبو نی سالا تلا جب دام پہنچا دے کو ڈر نہیں وہ اللہ لسے کول ڈردے کسی تالچ کسی کے تم کسی کا بوجا دے توجہ نہیں دی جب بوجا ویکھنا وے یا چودھری ویکھنا وے مڑ اسلام دا مبلغ نہیں جڑا جا لے وہ لانتی تبدیلی کرے تبدیلی کرے ہاں کوفر کی ملاوٹ کر لوگ بڑا وا اللہ سونا آلم دا گناہ میری گل سمجھی مبلغ ہوے آلم ہوے دا گناہ رب سونا جنا بھی ہو سکتا ہے بخش دے چوری کا شراب نوشی کا بخش دے وے مگر جب ملاوٹ کرے گناہ راؤ بخشتا کیونکہ اللہ سونے نکلا با جانا وے ظالما اصل میں اتاریا سی تو انج پہنچایا کہ میں کیوں نہیں ہوں میری مخلوق نو گمراہ کر کے جہنم پل جانا خدا کی قسم کر کے آنا آج دے اجلک میں اجر مبلک یہو سیلانہ پھس گئے او جناب جان کے یا خوف جان کے چھپا دے نے لے دلوڈی مار لانڈا مانڈا پا لری جی بھی ہو جائے ہاں یا دگڑ بگڑ کر لینی جی میں حکمران آخروں میں کر لینا یہ دو کام مبلغ نہیں کرتا یہ ابلیس کا خلیفہ کرتا ہے ابلیس کا نائب جو مستفی کا جانشین ہے اس کا سارا کلم ہو سکتا ہے شیر ربانی کی طرح مگر دین کو چھپاتا نہیں سبحان رب آگ سبحال کسم بہادر شری کمولا دیویں اگریزوں دا دور سی نہ تاجدار گولڑا دین چھپایا نہ پیر جناب شرکپور والے تاجدار چھپایا یہ دیکھا اگریز فائل آ د گے نہ جی تعلیم کی مخالفت کے ڈٹ نے دے قانون دی مخالفت نے ڈٹ نے کی جدونا ویخیا مخالف نے آکھن لگے آکھنا آخنا دلہا بن کے ساڑی منتا کسا اپنے نبی ہی منگے جی سر نہیں آخنا انہیں آخیا سان پاؤن دی لوڑ کوئی نہیں اصا گلا میں مستفا مزہ نہیں آیا کیونکہ گلا میں مو صفا بل بک جاؤں مدینے میں گلا میں مو کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا بادار ہو جائے توجہ کوئی دا اتے گل کرن لگا اسلام دسگے جا اسلام دا مبلغ مجاہد عالم سوفی سارا ایک ایک بندہ سارے ہی کام کر چڑتا اسلام کا ایجاد یہ ہوئی تسبفت فقیری سی جڑی مدنی یا سرکار صحاب والے سی مدنی سرکار دے صحابہ سی جنا کوشش خان کا جنا کوشش کیتی پہلو نظام نبی سرکار دے قانون والا لیا کفر کا نظام توڑیے سارا ختم کریے لوکان دی خدمت دا جذبہ لے کے اٹھے سی <تصفح> ویکیا گھر بار قربان ہوا ہے گھر بار چڑھنا پیا وے بیوی بچے جہاں قربان کرنے پہ کر چھوڑے نے حضرت کرنی جدا نام سننا میں اپنے دوست کا بڑا وڈا سوفی فکیر سی رسول سی مگر بھی جذبہ جہاد ایسا موج سان سی جذبہ جہاد اوجا مارتا مارتا سی سی جدوں وسال تو پہلو آپ وسیعت فرمائیے فرمایا یارو میں اج نہیں مرنا مینو لے جایا جے مسلمان دے فوج والے پاس ताकि मैनू इस्लाम देते लड़द्या शहादत मैनू मिल जाए शहादत मैनू मिल जाए इस वास्ते बदनी सरकार ने फरमाए मेरी उम्मत सियाहत मेरी उम्मत की सैर सियाहत जीड़ी ओ जहाद جہاد جڑا سن جنگلوں جنگلوں میں جڑا جا کے جنگل میں فقیر لوگ اللہ اللہ کردے سن حضور نے فرمایا میری امت دی سیاحت جہاد خدا دے بندیاں اگے جا کے جدو اسلام دے ہنیریاں چلیاں جڑیاں اسلام کے بدل دین دالیاں سنی مسلمانہ دے حالات جنا بدل دیتے مسلمانہ میں جذبے نہ رہے جڑے صاحب کرام والے سن پھر آن کے جناب تصوف دو رنگ تقسیم ہو گیا ایک تصوف بن گیا جنا کیا نکرے بہ کے تسبی فیری رکھو نکرے بہ کے تسبی فیری رکھو تیجا تصوف عرب والوں سی وہ نبی صحابہ کا جنا آخیا نہ سانو حسین والا کام کرنا چاہیے نے فکرے سلطانی رحبانی تصوف فکر فقر نبی دے دین دا فقیر جہا ہے وہ مجاہد بن جائے او اسلام نالب کرش ہمیشہ جے جنگل میں چیاں پا کے بخریا پہ تسمی فیری رکھتے سن ہاں ان کا جناب رحبانیت فکر جڑا یہ اسلام نال تعلق نہیں کلندر اقبال کلندر اکبال اسے سے کے خلاف بولتا رہا ہو وعدہ نکل کر خان کہ سے ادا کر رس میں شبیری نکل کر خان سے ادا کر رس میں شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندو دل گیری ہوگی تنقید پتا کے کتاب خطاب میں تینوں کی کچھ کٹھا کر کے سنا سنانا پڑا اللہ کی مہربانی والے سمے سے میں سمندر کوزے چ بند پیاؤں گا ذرا مدن لال سبحان اللہ رب مہربانی تین گل کیا سنا نہ کلندر آخد نکلوئے نکریا بہ کے تسمی نہ پاک حسین والے سبق بھی یاد کر فاروق آزم والے سبق بھی کر جڑا نکرے بہ رہنا بھی اکبال آخدا کم دے پہاڑ آپ نے سکن والی گل تے دل اپنے مارن والی گل ہے رہنا تے باہر جو بھی ہونا پیار کی او نہیں کرنا او نہیں کرنا ایک نکرے بہ کے لگیا رہنا وے ایک بال آدھا صرف دل ساڑھ گل آئی بس یہ مڑ آ جدو کون کے گل کرے اسلام کے بارے پھر آخنا ہے یار حالات بہت ہی خراب ہو جانا پٹا ہی بہ گیا رہنی اگاں تو ہونا ہی کاجو نی تو مر کی ہوا بس اتنے بہ کے آکی جانا باسی بیڑا ہی گھر ہوا پہ بیڑا تو گھر ہوا تو بننے کیجو نیچے کی گرک جو ہوا بنے بھی لا تھی ہوا کے بس ایک گرک بولے آوے کلن اقبال اکبال فرما یہ جو تری رضا ہو جو دی یہ معام ہے ناز تیری سزا ہو تو کر کہ مجھے تو خوش نہ آیا کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ تری خان کا ہی وہ آتا ہے معاملہ بڑا ہی نازک باہر حال تیری مرضی جو کچھ کری جا پیرے تریقت رے تشر کرنی کری بہرحال مجھے تو یہ پسند نہ چنگا لگا سی جی گل ایک دا دربار دے پارو کٹے کر لینا مراد بھائی مہانا پورا نظام کیا چلتا چوک دربار داتا دے سامنے ننگیا فوٹو عورتوں دیا لگیا خلیا دمجو نج کی بول سبھال اللہ جی گل سن اللہ کی مہربانی تین اسلام اور سارا نچوڑ کٹ کے دے تم جادو کہڑا کرنا وزیفہ کہڑا کرنا کیوں وہ تین تین چار چار گھنٹے بولنا بندے ہلتے ہی نہیں میں کملا میرے تے جادو کوئی صرف دا آجا آجا آجا قوم پیاسی پئی کسے سنایا ہے کون جدو سن دن آدھے وہ بیڑا گرک تے ساٹھ سال ہو گئے اے گا سنی میں اگلے دن گجرات بولیا ہاں پیران دے کول اتے پیران دا ایک ماما سوا بزرگ, بزرگ جا سفید ریش تکریر تو بعد سور میں آ کے جفی پائی نا بہ جا پا تکریر تو بعد مینو جفی پائی سگے واہ واہ ساری زندگی سنیا ہی نہیں گلان سنائی نہیں سام کہ لگے ہونا اگلے سال چیچا اسان جا کے تینوں لے آنا جو آجا. آجا. آجا. آجا. اقبال فرما کلم در لاہوری مایوس نو سہا برے فردانا مایوس نو این سہ برے فردانا مایوس نہ ہو ان سے اے بر فردانہ کم پوش تمہیں لے گوک نہیں راہی آو بے لیا قسم خدا میں تجربہ کیتا اور مشاہدہ سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے امی کارواں میں نہیں خوب دل نوازی میری سپاہ نہ سدا لشکریاں شکست سب وہ تیڑ نیم کش جس کا نہیں کوئی ہدف اقبال ہے کلندر لاہوری رہ رہبر جو نلا ہے کلبے نے قوم نو نتیجہ نکلیا ہے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی مسلمان مسلمانی تو ایک سے انجی ہو گیا کوئی بدگمان حرم سے کوئی دین تو بدگمان ہو بیٹھا توجہ نہیں کی تھی کیوں آ کہ میری کارواں نہیں خوب دل نوازی کہ ایسی گل نہیں سن کر سکتے جڑی اگلے سننے والے دل نوازی جاوے کرے تے تو فیصلہ کرے کہ واہ وے سچے تو کہ توجہ نہیں کی تھی حق دی چوٹ سینے دار جے سد کے جا کلنگر اقبال لا مینو یہ آخ جناب وہ اینج ہو گیا قوم اہنج ہو گئی میں آیا ادھر ادھر کی کر بات بتا کے فلا لا تر ادھر کی نا بات کر کے بتا کے کافلا مجھے راہ دنو سے کرد نہیں تری پری کا سوال ہے چروایا چروایا چروایا تنگا چروایا بنیا س بکری بگیار چکے لے گئے تو بڑے میں ہی لیا توجو نہیں جگی تھی خدا کی قسم کر کے قرآن فرماؤں کا فرما حبیبا فرما دے ہک آ گیا دے باطل نس گیا دے باطل سے گیا جی اور میں پوچھنا چونجا سال ہو گئے راہ براہ جماعتوں کے کوئی باطل نسیا کی کٹے کھچڑی پکی خری باطل دن بدن اروج کفر اروجیاں ؤ جی دین کی طرف آؤ جی وہ بڑے ہوئے اور فارمی ٹکڑا اور تے حق لے آئی تو باطل کیوں نہیں رسی معلوم ہوا چونجا سال اس کا حق پیش نہیں کیا گیا جب حقل کے سامنے آ جائے گا باطل باسل جائے گا رابر کے لیے بازاروں نہیں چاہیے اسلام کے رابر کے لیے پجاروں نہیں چاہیے جب چاہیے پانچ مار دی پاگنی چاہیے توجہ نے جگی ہاں نہ اس کو کوئی مرکزی سیکٹریٹ ہوتا ہے نہ اس کا کوئی لمبا چوڑا دفتر ہوتا ہے اسلام کے رابر کی جو صفات ہے وہ صرف یہ ہے نگاہ بلند و سخن دل جا پورس ہو یہی ہے رقت سفر میرے کارواں کے لیے نگاہ بلند گل یہو جی کرے جڑی پوری دنیا غالب ہوے جہاں کوئی توڑ ہوگی نا جہر کوئی توڑ کلنگر اکبال دستا ہوگا نگاہ بلند سخم دل نواز گل یہو جی کرے دل کو نوازتی جائے دل پر جائے جرس دل اندر سردہ ہوئے ہر ویلے اگ بلی ہوئے दर्द होे सोद होश्क हो तीन सिटा हो मन समझी तेरा रहा बार खुदा दी कसम कर गया ना मेरा मदेलाओत ना सुबह लाओ अन लुक मन वाले राह पर बने खड़े ने दी तबलीगी जमा जानते थे جڑے آتے ہیں وہاں کتاب اندر لکھیا میرے کو پیکرا حضرت جی مولا محمد یوسف لکھنے والا منڈور نومانی دن لکھتا کے بشارتے سنا بشارتے وئی دے سنا وئی دیں بشارتے سنا چیلے لاو والے جلدی چیلے لاو جانے نے بسرے چکے انہوں نے بیا کہ بشارتیں سنا خوشخبری سنایا خوشخبری سنایا کے خوش جاؤ تے قدم بھرو گے تو ان نیکیا اتارو گے کرو گے لیکن وہ ادا نہ سنایا جی مطلب عذاب کی دھمکی جتنا سونے نے کافر دے خلاف جو کچھ بولیا منافک دے خلاف جو کچھ بولیا بریا کے خلاف جو کچھ قرآن بولیا سنایا جی نا نا کیوں آپ فسن گے نہیں کردو اس کا مطلب ہے एक क्यों पठा पाया इना लीडर ने कजर फसाने चक्कर मैंने कहा फसाओ नहीं हजूर की उम्मत को फसाओ नहीं होगी जब फसाव की गल आवेगी मैं डंडी मारा मैं आखागा मांडा मांडा रखा ताकि खुश होवे अगली बारी मुड़ा आवजो नहीं लगी जे मैं रखनी बचाव की गल के मैं हक पहुंचा है भावे कुछ फसे ना फसे मैनू मैं फसावन थोड़ा बल्कि कसम खुदा दी करके आना जे बंदे फसावण की नीयत दिल च आ जाए ना कि मेरे इज्जत कर हथ चुम मेनू मन आवन रब की बारगाह पत्ता कटिया जाए رب آ تگاہ رکھد نہیں تیری سے بندے سے کلوتی نہیں ہوتی ہاں وہ پھر آپ ہی پلیس بن پی راب کلہ رکھتا ہے مرد مسلمان نگاہ صرف رب دو मकसूद हो गए रब रावी करना ए ना हो बंदे राी करना से की थी बंदे रावी करने मकसूद ना हो ते फिर समझ ला जानना पत्नी कोई अज्के जे नाग खान जिन्होंने मैं गुलूकार आना मैं गुलूकार उन्होंने जिन्हें गुलूकार बुलाई ना اے اتے رکھ چاہ کتنے دس گلوکار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو تمے جنتا آپ جن پر جانے نے تینوں جنت دے جی ہاں تین جنت دے خدا دے بندے توجہ فرماؤ مار روپیہ کرنا میرے مدنی سکار نے جہاد فرمایا نظام حکومت اسلام دی کی کیتی کی توڑ دے گئے اگاں دے گئے حق دا نظام چلا گئے ترتے گئے اگان پچھا سرکار نے سرکار یار ایک سونی دی فصل تیار دے گئے پیداوار اس فصل دی نبی سرکار دان تھان ولایت ڈنکے وج گئے ہر انسان امن سکھ دی زندگی بسر کی جان بھی محفوظ مال بھی محفوظ عزت بھی دنیا دی فکر کوئی نہیں ہر بندہ آخرت دی فکر چ لگا کڑاوے جنت بڑائی جان چیز جانا چمبا چوڑا دفتر ہوتا ہے اسلام کے راہبر کی جو صفات ہے وہ صرف یہ ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جا پر سو یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے نگاہ بلند گل یہو جی کرے جیڑی پوری دنیا تے تالب ہوے جہاں کوئی توڑ ہوئی نا جہا کوئی توڑ کلندر اقبال دستا ہوگا نگاہ بلند سخن دل نواز گل یہو جی کرے دل نو نواز بھی تھی दिल नवाजी जावे जा पुरस होते दिल अंदर सड़दा हो वे अग बल्ली होद हो होवे इश्क हो तीन सिटा हो मन समझी तेरा रहा बार खुदा दी कसम कर गया ना मेरा मदेलाओ मेरा दोस्त ना सुबह लाओ अज तीन लुकामन वाले रहा पर बने खड़े ने आ रेविंड की तबलीगी जमा जानते जे جڑے آتے ہیں وہاں نے وڈیر لکھے کتاب کے اندر لکھا میرے حضرت جی محمد یوسف والا منظور کہ بشارتے سنا بشارتے وئی دے سنا وئی دیں بشارتے سنا چیلے لاو نے کہ بشارتیں خوشخبری سنایا خوشخبری سنایا کے جاؤ قدم بھرو گے اتارو گے کرو گے لیکن ویڈا نہ سنایا جے کی مطلب عذاب دی دھمکی جتنا جی سونے نے کافران دے خلاف جو کچھ بولے آوے منافک دے خلاف جو کچھ بولے آوے بریا کے خلاف جو کچھ قرآن بولیا او سنایا جے جی دے خلاف جو کچھ آیا نا, نا کیوں آپ فسن گے نہیں, کی نہیں مردودہ اس کا مطلب ہے کیوں پٹھا بایا یہ لیڈر نے کنجر فسا چکر کارو فس میں نے کہا فساؤ نہیں ہزور کیمت کو فساؤ توجہ نہیں ہوگی ہاں جب فساو کی گل آ گی میں ڈنڈی مارا मैं आखागा मांडा मांडा रखा ताकि खुश होवे अगली बारी मुड़ आवजो नहीं जगी जे मैं रखनी बचाव की गल के मैं हक पहुंचा है भावे कोई फसे ना फसे मैनू मैं फसावण थोड़ा बल्कि कसम खुदा दी करके आना जे बंदे फसावण की नीयत दिल च आ जाए ना कि मेरे इज्जत कर हाथ चुमन मेनू मन आवन रब की बारगाह पत्ता कटिया जाए رب ہی نہیں تیری سے بندیاں کھلوتی آپ ہی پلیس بن پانے رہ بننا ربر بنتا نظر اللہ پہ رکھتا ہے مرد مسلمان نگاہ صرف رب دو मकसूद होब रावी करना यह ना हो बंदे रावी करना तो वह जोड़ी थी, बंदे रावी करने मकसूद ना।, ना हो, हो ते फिर समझ लान पक्की हां दिल कोई अजे जे नाथ खान जिन्होंने मैं गुलूकार आना मैं गुलूकार उन्होंने आना जिमें गुलूकार बुलाईए ना اچھے رکھ چاہنے گلوکار کرتے کرتے ہیں تو تم جنتا آپ جنت پر جانے نے تینوں جنت دے چلی جگہ تینوں جنت دے خدا بندہ فرما مار دیا کرنا میرے مدنی سرکار دے یار نے جہاد فرمایا نظام حکومت اسلام دی قائم کی کائم توڑ دے گئے اگاں دے گئے حق دا نظام چلا گئے ترتے گئے گا پچھا سرکار نے سرکار یار ایک سونی دی فصل تیار دے گئے اس فصل نبی سرکار دان تھان ڈنکے وج گئے ہر انسان امن سکھ دی زندگی بسر کی تی جان وی محفوظ مال وی محفوظ عزت محفوظ دنیا دی آ آ آ, فکر کوئی نہیں ہر بندہ آخرت دی فکر چ لگا کھڑا ہے جنت بنائی جا ٹری جا جنت بنائی ٹری جا اے طریقہ اسلام کا کوئی نہ سیانے آتے نے شاید زدی پچھاڑی چانن پچھاڑنا ہودھیرا پچھاڑنا ہو چان دیکھنا پڑتا اسلام کا طریقہ پیغام بول بول بولو پہلے دین دسنا ہے لوگوں پتا تو لگے دین پھر آیا جنہ آنا آ جان اپنے آپ جہے سلیم سباہ پھر دوسرے نمبر پہ जुकावटा में आबू जाल वर्गिया करना सुहागा तवजो ग सुहागे से फेर चुके होंगे फिर नाल तलवार का भी फेर ताकि दोवे हथियार इस्तेमाल होने फिर तीसरे नंबर से हुकूमत इस्लाम की बन गई है चौथे नंबर से पिछों आ गया जनाब जी اولیاء، علماء، اولا جنہاں جکان کی تربیت اسلام دے مطابق کی پنجے نمبر پھر فصل اگنی امن دا معاشرہ رحمت دا بن گیا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا کہ نہیں سمجھے مقصود نیکی نی پھیلا برائی ختم کر دین ایک پاک معاشرہ بنانا ہے ہر بندہ حق ان حق کے اپنی زندگی گزارے اپنی تھان تے مگر دوسرے نال زیادتی نہ کرے جکرے کرے تے باقی واقعی سزا پاوے اسلام دا منشور ہے توجہ ہے کوئی نہ اس مقابلے ہوں سی نقل ماری ہے سڈے اسی طریقے دی نقل ماری اگریزاں نے کہنا نے بالکل اس طریقے دوجو دی. نہیں دیکھی مدد آخو سبحان اللہ لیکن پہلی شاید چھ کے پہلی شاید چھ کے کہی وہ پیغام والی کیونکہ وہ حق ہے oh کی کی اپنی تحزی اپنا طریقہ جڑا اپنا زندگی گزارن کا جانور والا جا جانوراں تو بھی بہڑا طریقہ وہاں ذہنت رکھا اگوں آن کے پہلوں لڑتے نے توجہ نہیں کی دی پہلا لڑے جڑے آدھے جرطانیہ اج آخدا پیا وے آراق نے کویت سے حملہ کر ہے کیوں یہ تو انسانی حقوق کی خلاف بردیت یہ تو بہت بڑا پیشہ درد ہے یہ کویت حملہ کیا بھی کویت کی طرفوں پہل کی وجہ لار کے کویتنے کے کوئ تک قبضہ کرنے کی کوشش کی کتاب میرے کو پئی ہے توجہ ہے کوئی نام کتاب بیٹھنے والا ایک گورا جس کا نام ہے بیلم کتاب کا نام ہے روگ فٹین ترجمہ اس کا ہے بدمعاش امریکہ یہ کسی بال بھی نہیں لکھی کہ نہیں لکھی پتا ہے جی یہ امریکہ کے بہن والے گورے لکھی اس کا نام ہے ویلیم بیلم کیا منام ہے؟ اے دے ویج لکھے آجوں آگیں راگنوں انہیں آپیا کے اٹھایا ہے انہوں کوئیتنوں کہ تو پہلوں قبضہ کرتا کہ تیرے نالے لڑے گا تے میں انہوں جواز لب جاوے توجہ نہیں کی تھی منصوبہ دیا کہ تیل دے تیل دے کمیاں تے قبضے دا انگل سمجھی چلو میں آنا بیجے میں بھی کیتا حملہ ہو گیا مجرم بن گیا میں پوچھنا وا برطانیہ کہڑے قانون نال کے ہندوستان تے حملہ کیا ارب پورے حملے کر کے برطانیہ سارے دنیا تے حملے کر کے کھویا ملکوں کیوں کھویا سا قانون پیات سے حملہ کرے دہشت گردی بن جائے آپ پوری دنیا پیا نچے سے باندر واگوں پیا جناب لوگوں تباہ برباد کرے مارے کس جوال آیا ہے کس قانون وہ آیا ہے اسی طریقے توجہ رکھی آیا نہ تجارت دے بہانے ایسٹ انڈیا کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہاں تجارت دے بہانے اصلہ پیچھوں ڈھونڈے رہے جے آتے نے ہم امن پرست ہیں توجہ نہیں رکھی تھی اچھا یہ دسوے سجن دے خلاف بول رہے دشمن بیٹھے جیڑا خوش نہیں نا بیٹھے گا میں انہا بوتھا ویخ لینا پکی گل میں سمجھاں گا یہ نام اراد باہر لے نسل بیٹھا ہاں پھر ختم خبردار جناب اپنا حساب لا لیا پورا تھوڑا گیا کرتے آپ میں اگلے دن نہ ملتان شریف گیا تکری اس میں گل گل سو میں کہ منافق دی نشانی ہے نبی پاگ سکار دا دین بیان ہو سڑتا اگ لگی ہے میں آپ ویکیا جی اتنا کہ بہتا سے نازر وہ میرے سامنے بیٹا ہوں وہ او جب میں گل کرستا وہ بڑا اس قابو چند گڑیا بہ کے نہپیا جیب کھیا تو میرے اتو بار کے دے. میرا پچھوں جیتا میں آخیا میں رشوت دتی جائے لیکن میں آخیا ہوں پردہ ہی رہا گل چنگی رتوجوک شبحال اللہ مدر آج سبحان اللہ سمن کیا پھر وہی گورے جو آج امن کا علم بردار بنا پھرتا ہے مکار شیطان تجارت کرنے کے بہانے آیا توجہ ہے اسلام نو اسلام سوکھا نہیں کرتا سر چڑھ کے ہوتا ہے سو اسلام دا ایک حکم دسا میں تین ذرا توجہ سبحال اللہ شریت دیا کتابوں لکھے شریت مستقفا دیا کتابوں کہ بادشاہ اسلامی اسلامی بادشاہ اسلام دے ملک دا اسلامی قانون اگر اس دا نال ہویا ہے کسے کافر ملک دا جنگ بندی دا کا ہویا ہے کہ جنگ نہیں کرنی اگلے کافران نے انہوں کے اعتماد دے اندر اپنے قلعے ٹا دیتے ہیں اپنے مورچے ختم کر دیتے ہیں مسلمانوں دے ملک دے بادشاہ خیال آیا ہے کہ ہوں اسا جہاد کرنا دے واسطے حرام ہیں. اگلے جہاد کرے اللہ اللہ نہیں جو سمجھا اسلام انگلش بک چکن والی پر اسلام تو سر تے پگ تے رکھی داڑی چرکی دے تخیا بس میں اسلام پورا کر کے بہ رہا و سدکے اسلام ملام تیرے و انصاف تو खुश महान अल्ला इस्लाम आता है अगले मुल्क इनी मोहलतना वक्त दो फिर अपने मोर्चे बनावे अपने किले बनावे फिर तुसा जिहाद करो ताकि धोखा ना हो जावे جہا برطانیہ جی تعلیم دا شیتان کا پتہ اتنے تجارت چلو آ لائے تجارت کرنے کٹھا کرے ادھر مسلمان بیچارے غفلت انسان سن ادھر جناب جی او پچھوں ہوشیار ہو کے عملہ کیا مسلمانوں اس نے تحس نیس کر چھوڑیا توجہ گل سمجھی ہوں توجہ گل نے جناب جی کی کے انہیں کی تاوے مگر وہ جہاد اسلام دا جہاد اچھا اس آن کے لڑائی فساد پایا جڑا پاؤنا سی اگوں اس ویکیا توجہ نہیں جگی تھی ماں <سؤال> کی ادھر ٹھےم سن پیر مولوی اسلامی ذہن رکھ والی عوام آخیا ماروج مارو یہ مارو کرو یہ تاکہ ختم ہو گئی کھیپ کا ساڈے آتے سن تربیت روحانی کی خاطر اولی موجود سن جڑے ہزور کی تھی؟ سوڑوں دے سانے حضور دی شریعت ظاہری بھی دسلی بھی ظاہری ظاہر باطنی جی اندر دل والی او وہ مڑ فقیر اللہ کے دس توجہ نیچے کیونکہ تمنا درد کی ہو تو کر خدمتی فقیروں کی تمنا درد تل کی ہو تو کر خدمتی فقیروں کی نہیں ملتا یہ گو ہر باپ دشال کے تینوں میں آش بہاد توجہ ہے کوئی اچھا ہوں آ گئے راب جی ساڈے تے اولی اولا ما دہن تاکہ ذہنی غلام بھی بن جان جہری قبضہ کیا کر لیے وہ پچھوں کھیپاں آئی پروفیسر ماسٹر او پرو فیسرا رنگتا کدرے سلطان باہو آیا کدرے تاجدار گول آیا کدرے امام محمد رضا بریل آیا اے رنگے ادھر دل پاک بتن دیا رنگ سازا چنری رنگ مس کی پاک پرتن دیا رنگ سادہ چنری رنگ دیا رنگ سازا سنری رنگ دی رنگ ہواس متی اللہ او لوج بدل دے رنگ ہو چنری رنگ رنگ ہوے خاص مدینے دا رنگ ہوا مدی دو رنگی ہوے بہ ہوگی اللہ خدا بندے آئے در اگریز دنگیا آیا پروفیسر آیا داڑی نہ مچھ تو زمانے دا لوچ اکبر آبادی اتھے بولیا اس آخر توپ کس کی پروفیسر آیا اگریزان دی توپ پروفیسر آیا یہ مطلب یہ بھی توپ انگریز دی جیسے اگلے دن میں بات بیٹھاں مینو ایک پینٹی شرط جباندر بیٹھا نبرا آیا میں آئے ادھر دہشت گرد ہوئی میں پن کدر ہوا پتر تین پتا آئی تم کون ہے کون میں کیا تہوی کا میزائل ہے تے فٹے گا انسانیت نو تباہ کرو جی ترسی تک بٹھا کرسی تھا تے لب گئی تینوں کرسی تے آ خدا دی مخلوق پیر کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے نہ آ خدا کی دن رات میں گلا کرنا تیرا دل نہ منہ مینو واپس کر دی روپیے نہیں اپنے نا جو دل منے تو پھر سان لا اللہ کی مہربانی آتے نے جنس رکھی ہوگی تو کام آئی تو جی توجہ فکیر تین جنس پہ دین دلہ کی مہربانی ہر سچ کی جنس کٹھا کر لے جا بیٹھے گا بولے گا جی پروفیسر جتی چوکے نہ نسل دڑا کی ہاں اللہ کی مہربانی میرا دعو فکیر تکیر سننے والا چا انو پی ایچ ڈی ڈاکٹر جنہوں آخیا ہے یونیورسٹی کو جن پر ناز ہے اتلے باندر جنوبی یہ بڑا شعور والا ہے اگر وہ گپتگو کے اندر اس انھ انپڑھ غلط ثابت کر دے اور مجمے دیکھی آخن تو باقی یہ غلط ہے گلت اے پروفیسر صحیح ہے میرا سر وٹ کے پتے آگے پا دے تو میدان میں دعوی مہربانی جج تھی ہو سا کہ آ گلت میرا سر وڈ دے جی ترسا آخو یار ہے پر گلیاں کیا کرنا توجہ نہیں جگی گلا خری پیا کر بال کہ قلندر لاہور ہی جس وے جسمان پے کی تصدیق کرے دل جسمان پے کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے پچھو آئے پروفیسر آئے ساڈے کون آ سن گوش کتب ابدال جڑے مردے ندے سنگ ایک انیا کھ دے سن کم بیزنی اٹھ میرے حکم نال اٹھ کھلو سی کلمہ نبید پڑھ دا ہوں دا سی, سی. اندے جڑے تھانے تھاڑے اندے سن آلے میں اندے سد کے جامہ امام احمد رضا بریلوی ہویا ہے اے, اے سد کے جامہ ساڑے اندے سن پچھو انگریدانیاں کھے پائیاں پروفیسر آیا بستا ماسٹر آیا سکار آیا ڈاکٹر آیا جدید آیا لبرل آیا موت دل آیا توجہ بگتا والا لگا آیا ارسان کے چھٹے مارے تے بیج سٹے ساڈے بیج سٹتے سن دین دو قانون مالی سلتی سی ایس کرنی ورگی خالد بن اللہ ہاں اس فصل کھوٹا ثابت کر کے وقت ثابت کرو اس پاکیزہ جنس میں ماسا ایب ہے آئی پچھوں آئے ادھر آئے بکت والے لے آئے یہ پچھوں جمس اگریزی لگریزی جنس نے چتے مارے کی مارے مر تیار ہوئی جنس وہ آئی خدا میرے رابنا مڑ تھا بچ کچہریاں بج رہے جلو پانچ سو ڈال کر پھر جھوٹا پرچا بنا ہوتا ہے تو ہے میرا ہوں کل ہی کل ہی میرا ایک دوست فریجیات چون چون وہ بچارا مظلوم قتل کیا اندر رشتہ دار عورت وہ سارا ٹبر نس گیا پولیس پکڑیا چک کے اندر کیس بنا کے اندر ارادہ قتل دا کیس آ قتل تے خیر نہیں ہویا زخمی ہوئی ہے اورت پتا نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ارادہ قتل کا کیس اچھا بندہ گیا ساٹا بےلی گل جا کیتی سو یار تمہیں پتا سی یہ بچارے تو خبر ہی کونی بھی کام ہی ہوا کہ نہیں انہیں آ سان کی لگے اصل اتلوں نگ وکھا ہوں کی وھا ہوں کو ویکھا جی لگتے ٹپتے توجہ نہیں جگی پیسی پیاری فصل ہے تما کہ نہیں ہے تما کہ نہیں خدا دی قسم کر گیا نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ نہ عزت محفوظ اج پیو پتراں نہیں پتر پیو دے نہیں بھی ماں دی نہیں ماں دی دی نہیں جمنا والا جم کے تے مٹھے تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہندا ہے میرا زبر کدھر گیا وے میں کچھ اناواں کوئی کچھ کردے نہیں نہداریا نہ شرموایا نہ انسانیت کوئی بندہ اپنی دے اسلے قسم خدا کی کسی بھروسہ نہیں کر سکتا پہلے وہ بندے سنی کلا کلا بلی ہوئے چیاں بزرگوں کے اندر چشتیاں بزرگوں کے فقیر ہو جائے کبلا نور محمد مہاروی خلیفہ خلیفے جمال اللہ ملطانی سرکار خلیفا مری درد کر لج پالا میں حج سے چلیا میرا گھر پچھو کلا مہربانی فرما اپنے کسی درویش فرما دے میرے گھر پانی وغیرہ کر کے دے دیا میری گھر والی باہر نہیں آئے میرا مرشد میرا خاجا خدا بخش خیر پوری فرما نے ٹھیک لیا جا مرید حج اللہ مرید حج وے جدو واپس آیا وے ویخا کی اسے مرید دا مرشد خاجہ خدا بخش پانی دا مت کا مٹکا بھر کے دروازے دکھتے نے آپ باہر کھلوتے مرید ویخیا کہ میرا مرشد پانی کھڑا فرد ارد کردہ لج پاؤ میں درویش کا آگیا فرما نے یار آؤ میں آخیا درویش کا کم جے خدمت کرنا پھر کیوں نہ والی خدمت کام آ کر لگوں گیا میں پانی بھر بھر کے سبحان اللہ بلکہ دیا نداری کی دی مثال سننے سبحان اللہ اگریزوں کا دور سی مدنی سرکار کا ایک گلام ہے جا نام مولا نا لطف لڑی گری جہا میرے پیر تاجدار ڈولنا دا استاد سی आप सरकार अपने घर वालू पर मुरखिया के रहेने दे। दे अंदर लैके जा रहे सफर डाकू मिल गए डाकू डाकू हाथ बढ़ाव लगे ने लुट्टन की खातर मेरे ताजदार परा होकर खलोरिया जे मैं आपे सारे जेवर तक उतार देंगा मेरे इज्जत नाथ ना लाया जे ऊपर होके खलो रहे ने आपने देवर सारे उतारे देे हाजी डाकू लैके तुर पे ने पिछों बच्ची छिया कोई अठां साल सत्तां साल बची सी अरवित अबू जी मैं अपने कंगन बचा लैने अपने कंगन बचा लैने मेरे उस्तादा लुत्फ लाली गड़ी ताजदार गोरड़ा दे उसताद की गल कर सुना नहीं बर्बाद कर छ्याई रोल दिताई मैं उन्हों सारे जेवर उतार देंगा वादा खिलाफी हो गई कर रोंद ने तरफते ना कंगन उतार लेटी दे हाथों पिछों भजना शुरू कर दिता होना आंदते ने ठहरो ना समझे किधरे रंगन वास्ते प्यादावे आप फरमाते ने यारो हथ बी खिलाव मेहरबानी लाओ میری وعدہ خلافی ہو گئی ہے اکنگر میری لے سن ہو و جا دنیا دیا کتاباں پر تینوں اگریزان دے ملک کے کا ایک شخص نظر نہیں آ دا مدنی محمد نے غلام تیار فرمایا حوالہ سٹا تھے کی سنانے نے پچھلے کی گل سنا کی پروگرام لے کے آئے کی پروگرام لے کے آئے سونی جنس لے کے آئے کتاب کا نام وہی بدماش امریکہ اردو ترجمہ روگ ستےت کا لکھنے والا ولیئم پیلم توجہ تجو سبحان اللہ اسلام دی حقانیت واسطے تینو کیا کھنا سبحان اللہ امریکہ برطانیہ کی کر نے آپ بیٹھن والے لکھے گھروں گواہ بول پوڑے آپ ہاں مد کٹھاری ہے گواہی تیری زہریلی گیس امریکہ کی کی ہتھیار باہر ملکوں تے استعمال کرتا ہے زہریلی گیس اور جراثیمی ہتھیار تہذیب کو لٹ کر رکھ دیتے ہیں بیماریوں سے لڑنے کی بجائے ان کی احتیاط سے پرورش کی جاتی ہے امریکہ لے کی کر دینے کے بیماریاں مکاؤ کی بجائے ہوتے ہیں ڈاکٹر انسانی جسم کے نظام کے بارے میں اپنا علم اس نظام کو نکارا بنانے کے لیے مؤثر تدابیر اختیار کرنے میں استعمال کرتے ہیں الٹا آ انسان کے نظام نا بنا ڈاکٹر جس نال بیماریاں ہوقی ہوتا دے ترقی ہوئے ترقی ہوئے زری ماہرین جان بوجھ کر ایسے اقدامات کرتے ہیں جن سے فصلوں کی زیادہ سے زیادہ تباہی منگ آ کے جڑے زری ماہرین ہوتے کیڑے کہڑے زراعت ماہرین جڑے آتے ہیں منجی چوکھی چوکی دے ڈنڈے ڈنڈے تو سنڈے تو منڈے ہاں سپرے کرو تو پھر میرو مجی کری ماہری کی کر دینے جان بوجھ کر ایسے اقدامات کرتے ہیں جن سے فصلوں کی زیادہ سے زیادہ تباہی ممکن ہو تو بہتاں فصل بولو بولو نسلوں جہاں اندر دا پروگرام اے ہوندہ ہے جڑا بیج سٹن گیا کو نسل کے ہو توجہ نہیں علماء کر اسلام کی تعلیم و تربیت فیلاتے ہیں پر فیصر ماسٹر آہودیت فکرتی اور ظلم اور تشدد بےرمی گستاخی ایک دوے دے سٹ سٹر ظلم اور جاتی دا سبق پڑھا تا کر کے معاشرہ تباہ ہو پھر جلی نکل تو آئی دی پی تب جنیو دی. جی فصل دیئے ہے دہائی خدا تیرے سامنے فصل ابھی ساری توجہ جس فصل جنوب آنا ہے وہ جی موڑ بیاں کا بھی بے نہ کرک ہوا پی پیرانوام آتما کا بھی جانے دربار کے اوپر کوئی مردے جگا والے بھٹے میرے پیر پیا سجا دشیل آخر جی میرا ددا صاحب جہا سا جی وہ دیتا دیتا. تو مردہ دندا کر دیکھا چملہ تو پارٹی چکر ہے ہاں دا جی تو مردے دندہ کرتے سن تو کسی ہوپ میں آیا میں دسنا جس چڑ ج مزا لے کوئی دین ایمان بھی دی غیرت مانسا خطرہ رہ جاوے انہیں اگریزوں کا چٹو پڑ کے تو لڑکا آدھی بڑھ جانا مردہ بڑا کے تسا تا پیجنا تاکہ بال آدھا ودہ میراس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد میراس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد ساغوں کے تصرف میں وہ کابوں کے نشے مل سجا دن وبھی کہ مسند شریف کان کان سے بیٹھے تھی سے کلنگر کو بولنے ڈرتے ہوں گے پھر آدمی اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے جی مردے آدھے سن اٹھ ٹوکر مار کے ہلا کے حکملو ٹور گئے میں مجاور رہ گئے یا گور کن گئے گئے یا گور کان رہ گئے ہوں بندہ خدا دیا درویش اج معاشرہ ماحول یہ فصل انگریز کی تعلیم تے انگریز نال تیارو ایخ ایخ کے قانون تیار ہوئی اوہی طریقہ اختیار کیتا ہوئی پہلے لڑتے ہیں جان کے لڑے نے پھر اپنی حکومت بنا کی ہے کوئی نہ پھر آ جاؤ سادی تہذیب اپناؤ کی یوا بولو شراب تین چیزاں دا جزو جزم توجہ ہے کوئی نہ آ جاؤ میں شامل قدم رکھے کلاب کھل گئے چکلے کھل گئے دن آم شراباں آم ہر شاید بدماشی جی. پھر جدوں اے چیزاں عام ہون شراب عقل دے پردہ پاوندی قتل غارت ضرور ہوندی تا پھر برباد ہوندی ہا اور جدوں رننا نو باہر کڈن گے پھر کسے ہمیشہ دولت دے عورت دے پیچھے ہی قتل ہون دے نے انہاں نو کے تے ایسا تری کا اختیار کردے نے پھر قتل عام ہونا ہوندا ہی ہر پاسے بدماشی ظلم انصاف کسے پاسے نہیں رہندا اج خدا بھی قسم کر کے آنا بار دیکھ لی گال کرا تیرے ملک پاکستان جندر کافردہ کانون تعلیم پروفیسر ہوئے ہی سارا نظام آیا ہے آج میں پنڈان جندر باہر دے ملوے چیزان ناما میں نواندے نے چشتیا آٹھ آٹھ بندے رال کے رات رو پانی لانے آئے نہیں تے خیر نہیں ہوں دی اس لے چکے ہوں دے نہیں آکھے پہلو ڈر دے ساں ساپ کتے بھی لے تو ہونڈر نیا بندے تو اکبال کلندر لاہور ہی بولیا سنا اقبال فرماندہ کہاں فرشتہ ہے تحیب کی ضرورت ہے کہاں فرشتہ ہے تحب کی ضرورت ہے کہاں فرشتہ تہذیب کی ضرورت ہے نہیں زمان حاضر کو اس میں دشواری جہاں قمار نہیں سنت لک نہیں جہاں حرام بتاتے ہیں شغل میں سوری بدن میں گرچ ہے ایک روح ہے نا شکے تو امی تری اب جب سے نہیں ہے سبح اللہ کہی جاتے میں مطلب بعد سمجھانا جسور سی رکھو پور دم ہے اے بدوی نہیں ہے پیر مکہ کا چشمے جاری نگر واران فرنگی کا ہے یہی فتو oh, وہ سر وہ سرزمین زمین مدنی یت سے ہے ابھی آری آخر انگریزی تہذیب کی کتنے ضرورت ہے توجہ oh, oh, oh, oh. ہے کوئی نا हांडी का स्वाद आल कि आता स्वाद आंडी का किसी स्वाद बंदा आता हांडी खा जाता हूं तल नहीं थला पाठा जोड़ा ना बेचाला हम चुखा लगा शबा जलंधर इकबाल आता है अंग्रेजी तहलीफ की लोड़ कितने आ किड़ है उ जिथे औरत आदेश जिथे शराब हराम समझते हैं तवज्जो नहीं की जिथे शराब हराम समझते हैं जिथे जुआ कोई नहीं ना जुआ ना औरत नंगी ना उथे शराब खोरी बच्चे हैं अंदर रूह बे सबरी बच्चे पर प्यो दा दे तरीके नहीं छे तवजो नहीं की दी। प्यो दाद के इस्लाम आरीके नहीं छसूर जिथे बच्चा बड़ा थलेर जीरा के स्याण भी बड़ा पुरदमे ताकतवर सेहतमंद दे। बच्चे آسی بچا بھی بچے دلیر بھی ہے آخو نا کوئی جا اگلے خواہ روٹی دے آ کلا ٹور پائے گا سان آپ رات نی پینٹ والے پاس بیٹھ کے کبوتر لوگ جی آج پلیس ہومن جفے نقصان آہذیب کی لوڑ تاکہ بنن پلو ہومن آکھے بیمار ادھر ہوم بے وقوف دشمن نجر سمجھ سجنج دشمن براب سے ہاں جی او پہچاؤ پھر شراب بھی پہنچاؤ سکول پہنچاؤ جناب آ کے دے کپڑے اتار لو بخت والی یہ آ کے تہذیب تہذیب یہ کسی کھوتے کے سوری تہذیب آنی ہے بندے اپنے آپ ہی برباد ہونے میں اسلام کی تھی جوا مک جائے کوئی مال کسے کا اس طریقے نہ لوے لو شراب اقل سے پردہ پے اقل جیسی قیمتی چیز تیری کیوں گواوے؟ حرام کر دے اور جی حسین سہولت مند ہووے بناوے ہو بناوے یہو جی اولاد اوے کھولو مدرسے دین سدر سمجھاؤ نظر فرنگی پروفیسر نے انہاں کا فتوا کی فتوا ہے جی شراب نہیں اتنے پہنچا دو جیت جوا نہیں اوے جیسے ہزار شرم دے پردہ ہے اوے پہنچا دکھاؤن کی پچھاؤ بخارا میرا بولو تو صحیح سنو سنو تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم فل فیکل ایجوکیشن جماعت فل کا مطلب ہوتا ہے جسمانی جسمانی تعلیم دینی وہ تاکہ موٹی موٹو ترقی والا تیار ہو کیون دا جی ہاں ہاں ایک کتاب لکھنے والا کون ہے صحت و جس الاڈ صحت و جسمانی تعلیم والا گیارہویں جماعت کے توڑ و طالبات کے لیے پروفیسر اکرم خان نیازی ایم اے گولڈ میڈلسٹ سنہری سہم خاد مل رہا ہے اردو ایم اے ہے جی توجہ ہے کوئی نا بلیک بیلٹ ڈان انٹرنیشنل پلے رینڈ کوچ گورنمنٹ کالج بکھا تیار اتے ہوا تو ہے پکڑا تیار ہوا پورا اتے یونیورسٹی تیار ہوا تو ہے ان میٹنگ پھر اچھا اس کتاب دے لکھن اس کتاب دے لکھن دے نے شکریہ ادا جا کیا آ جائے اظہار تشکر تشک پروندے گورنمنٹ کالج پاکستان دے کشمیر تو لے کے کراچی تک فزیکل کالج جنے بھی ہیں نا بوائز بوائے اور گرل کی آنے ہوں جی بوائے گار لو یہ گرل نا بچ کیونکہ گرل رن نہیں عورت نہیں عورت شرم شرمو ہزار ہی ہوتی ہے نا بوائے ہوتا بے گیرت مرد ہوتا گیرت مند یہ گنہ گننا, گننا, گننا کنے کالج میں ستانوے ستانوے بوائے ستاٹ گرل اچھا یہ شکریہ ادا کیا بڑی کتاب لکھی ہے کمال اللہ تم جنت دین لکھا خرا اچھا یہ ہوں ویک ویک گبرایا جی نہیں ڈرو گے بعد نہیں آخو گے چیشتی آ رہے تو یہ تصویر وکھاؤں علم نہیں بکھا چاہیے خیر منہ بڑا प्य के तरीके नहीं छड़े तवजो नहीं दी। प्यो दाद केलाम आरीके नहीं छीरा के स्याणा नहीं बड़ा पुरदमे ताकतवर सेहतमंद دیہاتی بچے دیہاتی بچہ ہے بادی دیہاتی بچے جڑے دلیر بھی ہیں یہ تک رات کو بچوں دیہات والے آخو نا وہ اتوں جا اگلے تے روٹی دے کے آر پائے گا سان آپ مڑ رات نی پینڈ والے پاس بیٹھ کے کبوتر لگے اپنے نفے نقصان کے طریقے کے چلتے ہوزیب کی لوڑ ہے تاکہ بنن پلو آ کے بیمار تے ادھرو مل بے وقوف دشمن نجر سمجھ سجن سمجھ دشمن ہو مل تے شراب تے ہاں جی اوے پچھاؤ پھر شراب بھی پچھاؤ اور شکول پچھاؤ تے نالوں تھے جناب آکھے جوئے پچاؤ تے رنہ دے کپڑے اتار لو بکتاریاں دے اے آکھے تحذیب ہے وہ اینج دی تحذیب ہو اے کسے کھوتے دے سورانی تحذیب ہو نہیں ہے تے مور بندے اپنے آپی برباد ہو رہے میں اسلام دی تحذیب دے ایسی جوا مک جاوے کوئی مال کسے دائیں احسری کے نال نلوے شراب اکل سے پردہ پا اکل جیسی قیمتی چیز کیوں گواوے حرام کر او جی ہوسین ہو بناؤ یہو جی اولاد اوتے کھولو مدرسے دین مدر سمجھاؤ کیا نہیں جی آزر نے فرنگی آزر وار جیوسر نے وہاں کا فتوا کی فتوا ای جی شراب نہیں اتنے پہنچا دے جوا نہیں اوتے جیسے ہزار شرم دے پردہ ہے اوے پہنچا دے میں کھاؤنا کی پہنچاؤ میرا بولو تو صحیح ہو <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <سنیت> سنو سنو تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم فل فیکل ایجوکیشن گیارہویں جماعت کی فزیکل کا مطلب ہوتا ہے جسمانی ڈیڑھی جسمانی تعلیم دیڑی وہ تاکہ موٹی موٹو ہاں ترقی والا تیار ہو کیون دا جی ہاں ہاں ایک کتاب لکھنے والا کون ہے صحت وجسمانی تعلیم بڑا گیارہویں جماعت کے تول باوت سالے کے لیے پروفیسر اکرم خان نیازی ایم اے گولڈ میڈلسٹ سنہری تمگا بھی مل رہا ہے اردو ایم اے ہے جی توجہ ہے کوئی نا بلیک بیلٹ ڈان انٹرنیشنل پلیئر اینڈ کوچ گورنمنٹ کالج بکھا تیار ایسے ہوا پکڑا پورا تیار ہوا پورا ایتھے یونیورسٹی تیار ہوا تو ہے انت دی اچھا کتاب اس کتاب دے لکھن جا کیا آ جائے اظہار تشک پروند پہ جی گورنمنٹ کالج پاکستان دے. کشمیر تو لے کے کراچی تک فیکل کالج جنے بھی ہیں نا دے بوائے اور گرل آنے ہوں دے جائے؟ بوائے اے گارلو یہ گرل نا بچ کیونکہ گرل رن نہیں عورت نہیں عورت, عورت شرم حیال ہی ہوتی ہے نا آئے تے بوائے ہوگا مرد ہو غیرت مند یہ ہوں ویکھنا یہ گننا گننا کنے کالج نے ستانوے میں، ستانوے میں بوائے ستاٹ گارلو اچھا یہ شکریہ ادا کیا بڑی کتاب لکھی کمال خلا جنت پہ لکھا پڑا اچھا جی ویکیا جی دبرایا جی نہیں دبو گے بات نہیں آخو گے, گے چیشتی کی آ رہے تا وقاع آئی سی یہ تصویر وکھاؤں علم نہیں بکھا چاہیے بڑا ہاں کئی پیر بھی رکھتی لانا پہنچتے شرم کرو علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے کھلو جا کھلو جا کھلو جا یہ جسمانی تعلیم ہے نا فیکل ایجوکیشن हमारिया अखानी मौलवी पखा करके जब स्कूल प्रोफेसर विखावे तो तुशियां مالوی کے ڈراما کرنا ایمان نال دسوی رن معاشرے پکی تباہی پھیرے گی سجتا خاتون اور آئٹم دیکھو اور آئٹم وزارت ترقی خواتین ترقی ہے اور ترقی کے راستے تھا راستے پر میں تھا آنا لفظ میٹھے ہی بولنے ہونے تین آخے پر سارا تھا پتی بڑی سواد ہاں خربوزے ٹیكہ لا را مائے گیا مرے گا جی تینوں ٹوڑا كم ٹیكا مارو تیر منہر تار پر ميں آنا گال بدلے نا گرائور آار خرابی پی تو گیئر اج خراب ہوا كرا پر آپ جو آیا پچھانے پیسلات گیا ہے نہ شرافت ہے نہ کوئی رحم ہے نا نہ ہے کوئی شاید نہیں بجا کی بگڑ کیوں کیا گی چال پچھان لے نا تھی پتر کی کسی پی تک رب تر کوئی ساتھ نہیں سبحان اللہ اچھا ایک جی ترقی ہے خواتین اتنے نے پردے والیا دو تیسری بیٹھی دو پردے والی روا پہ وکھا رونی تیسری بیٹھی ہو آدھی لا لاؤ میں جلائی بیٹھی تھلے پھر دے پے آ ساریا ترقی آئی کوئی ڈیو ہوئے کوئی سلوٹ پہ مار دی مارن سلوٹ ہاں تج سویرے کسی بھی کڑی نا بوڑی سلوٹ مارکیٹ کر <تصفح> تھے تھے تھے دی. تھے افسر کمی ہوئے لڑا عزت بھی لے سلوٹ بھی اوے ماری سڑی ہے ڈائڈیا کا ٹریکنگ کرنی بوے تن کے آ کے سلوٹ مار اوے سا جی معلوم ہوا کلکے پاگل ہو گئے اقل انسانیت نہیں کوئی پتا نہیں نفا نقصان نہیں ہوتا یا انسان نہیں ایسا کھوستے ہیں کھوسیاں کتیاں واگوں جدھر مرضی جان سلوٹ مارن جو مرضی کر سان پرواہ نہیں جی اندر درج نوی سرکار والے نہیں چاہتا چھوڑ دے یا بڑی ہے کیا پھر ہر سکولی اس میں کہتا ہوں سال میں تو قسم خدا بھی کر کے میں آنا میرے کو لایا بیمار میرے کو میں سکول کالج لن پا کے کام کرے تو میرا سر بڑھ گیا لیکن بشرت کہ میرے مقابلے بندہ آوے او آخ سکول سچا ہے میں گا یہ جھوٹ ہے بکواس لن اتبے کوفرے بےمانگی منڈ میں یہ گا او آخے نہیں ٹھیک ہے سچ حق ہے تعلیم اس گلے جا مردہ اٹھاؤ یہ نہیں اٹھانا تیار رومال میرا پیا ہے میں پورے لاہور کی پاکستان دن دن جا لیا دے اور سیدوں جا سکون دہی تبے میں جت کا پتر ہوں سد ہو اپنے ہاتھ لا کے ترو ایک ساتھ اگ پہ میں رومالا ہاتھ لا کے پھر سٹا گا میں آخا گا جی میں سچا چاہوں گا سر وہ آخے جی میں سجا چاہتا جا خرچ ہو سکتا او چوٹا تو دوسرا ما دلال بڑے بڑے دلال آ وے خوش مہان آن یہ دسو اے دسو اے دو روپ عورت پہ دکھایا گیا تھلے والی دفتر والی ہے کتے والی کار والی پردے والی قرآن دے موافق کہڑی لگتی ہے مخالف کے ہے سچ بولے جی تو آخر جے. اے مسلمان جیسمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے پوچھ اقبال آتا ہے قرآن کے مطابق کہ بولے کتے والی قران دے تھے آئی مخالف قرآن کی مخالفت ترقی ہے لانڈا پہ جا قرآن دی مخالفت نرقی سمجھو کا فرے لے مسلمان میرا فتو نہیں اپنے دل دا پوچھ کے قرآن دی مخالفت والا کافی جا مسلمان ہے یعنی جڑا قرآن دی مخالفت ٹھیک ہے گناہگار پہلے بھی لیکن گنا قرآن توجہ نہیں دیکھی قرآن دی مخالفت نکنا وزارت ترقی ہے خواتین توجہ نہیں کی تھی اج معاشرہ تیرے سامنے ولی بننے بند ولابو بند کتب بند ہوں پیر ٹریکٹر فریشر فاتح ٹرالی کتوں لب آوے بندہ بدلی اللہ لا خداب سے بندے آن تو اگلی گل کر اپنا پیچھے لے آوفیشن کے پچھوں اپنی پیداوار پیار کرتا ہے مدر مدرسوں میں جان کے دخل اندازی دتی ہو سکتا ہوں سا ان کام ساری مدرسہ بند آدھر آدھر آدھر ہے کوئی بول یہ ہے سال نساب تعلیم تنظیم المدار توجو ہے کوئی نا ویس سولہ سالہ نصاب تعلیم تنظیم المدارس اہل سندر پاکستان نافذ العمل شبال المکرم چودہ سو ہوئے یہی شیف حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بو درو کے ہوا اس کو چادر زہرہ واہ واہ اکبالا واہ واہ کی بول گیا اگر کی کے حق درپر مریض کو میٹرک کی انگلش داخل کرو لکھا پہ نہیں میرے خیال ہے نامین انگلش دسویں انگلش پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ہے کو نہیں اپنا ٹیکسٹ بورڈ لکھا کہ نہیں کر دیتے کیوں جی دینی مدرسین نہیں دین دے یہ ہے تنظیم المدارس یہ ہے تنظیم المدارس آہو محمد عربی کے دین قرآن کے قاتل ملا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے سکول والا بھائی مان تو ہے ہی ہے کو خدا کا اور نامی کا خلاصہ آئی توجہ ہے کوئی نہ نامی کا خلاصہ انگلش اللہ تعالی کے بارے ہے اللہ محبت ہے خدا ہے محبت محبت خدا ہے انڈیا دا گانا کہ نہیں ہے اچھا ایک دسنت سن مسلمان دیا چار کنیاں ہاں یہ واہ بیان بسنت میلا سفا نمبر ایک سو نو ایک سو دس توجہ کوئی نام آلائے. آلائے. وہ ہے, مسلمان آل ہے مسلمانوں کی چار عیدیں عید الفطر عید الضحا عید ملاد النبی بسنت کا میلہ ہاں یہ تنظیم المدارس ہے اے مدرسے دی تنظیم ہوئی ہے وہ بسنت میلہ کی ہے بسنت میلہ ایک گستاخ رسول کی یاد میں منایا جاتا ہے ایسے طرح کہ نہیں راضی شہید گستاخ نتل پیا کرتا اتنے گستاخ بھی یاد ہے تنظیم سے اور توجہ نہیں کی لگی بناو والے مفت خورے ان بلایا رات بھی بلایا میں حملے کرملے آدر جگ جملوانے غیرت دی نالو سنگ کتے او بے گر دیاری نالو سنگ کتے دنگا بے شرمی دے مردے نالو ساگ سرو دو جنگا مدال آخو سباد آ دیکھو تیرے سامنے فقیر لگا فرب چرگے مرگے سوچے اللہ کی مہربانی نہیں گھر کا سامان جوڑیا چٹائی سے مینو جب ویکن لاہور بندے وہ آدمی جدو جا گے ان ایک بڑا بڑا دفتر سے باہر باڈی گارڈ ہونے نے انہیں ایک سیکٹری بٹھایا ہونے پہلو ملنے وقت لینا پہنے اٹھان دن بعد تو لبے گا جدو نا تو میں ستا انہیں چٹائی نے کی صاحب سے ملنا میں گنا لیکن محمد عربی دے جوڑے نہ سدکا فقیر کسے کتے بلے دا کانا نہیں لگا پھر دے سینہ تان کے گل کرنا اللہ جی مہربانی کبھی نہیں پائی بھائی ایماندار دس کسے کتے بلے دا تا نہیں لگا پھر تو سیلا تاڑ کے گل کرنا اللہ جی مہربانی پائییا تو پوچھ سیاں تو پوچھ مردائی تو پوچھ سوئیاں تو پوچھ سارے آخ گے سچ ہے پر ہے کرنا بڑا وہ چاہتا بالکل کسے کو نہیں میں پتا سہاگا کلو چلتا آپ ہی دا مطلب فرق مخصوص دیتے تریقہ کوئی اپنا انگریز نے اسلام والا فرق مخصوص دیتے اسلام دا مقصود سی عدل فلانا انصاف پھیلانا شرم و حیا پھیلانا ولایت پھیلانی رب کی مارفت پھیلانی انسانیت پھیلانی ہاں جی دنیا کائنات نو ایسا معاشرہ دینا ہے ہر بندہ رحمت سکون کہا نہیں میرا مقصد یہ پہلو بم مارا قبضہ جدو کراں گا، پھر جوا دیاں گا جنا دیاں گا چوری دیاں گا دیا گا لوٹ خسٹ دیاں گا بدماشی گا خدا تو شیطان دا بندہ ماں پیوشم پیو, دا دشمن پیو دا قاتل, گی, کار تو تو ایسا انسان بنا دیاں گا جنوب کے کھوتے بھی آفی بابا شیتان اکٹھا کرو سا سکولی کافی کٹا کرو سا بسوں والا کافی اور ساڈا ترقی والا کافی آخری گل کرن لگا تو گل مقابلے نبی فرماندہ سوڑ مومن شفا مومن کا جھوٹا شفا تو سید جماعت علی شاہ صاحب ثانی لسانی رحمت اللہ علی پور شریف ایک جگہ تشریف لیا کھوڑ دی بیماری والا لوگ ہاتھ نہیں پھیلا پرا پر سیم نہیں آپ نے فرمایا بیلیو لیو میرے میرے روٹی دے فرمایا میرے روٹی دے دے وہ کٹھے بٹھا روٹی کھوائی فارغ ہویا تو گھوڑ اترنا شروع ہو گیا آپ فرما نے بے لیو چڑنا میرے تو سی تو آپ نہ اتر بہ میں فلم تو فارغ ہوئے نا گھوڑ ختم ہو یہو جی رحمت یہ رحمت نوڑ کے تے خدا کے قہر قوم جیم اج خدا دی قسم کر کے آنا جے خدا اکھ دیتی ہواشرہ سامنے ال اتش ال اتش ال اتش ہر بندہ روا تڑفتا بہت برباد ہوا پیاری اس تعلیم اور اس قانون اور معاشرے دے حق کے حق صرف خواہ جڑا انسان چوس چوس کے درندہ صفت ابو جہل لینا جاسانی سفت والا ہے وہ کبھی ادھر نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ کھے گا اگر معاشرہ ہے تو محمد پاک آخر دعوان اللہ. ساری رات اتنے بہنا اگر بیٹیاں جوان ہو ماں حج پر چلی جائے تو حج جائز ہے کہ نہیں بیٹیا جان ہو چھوٹیاں یہ ہر سامنے والا ہے کوئی, کوئی خطرہ دی عزت کے بارے نہیں ماہرم ماں جہی جے عزت کا خطرہ تو پھر جا سکتی اگر مسلمان کا جنازہ پڑھا جا رہا ہو تو پیچھے سے آ کر عیسائی مل جائے اور جنازہ پڑھ لے تو کوئی حرج ہے کہ نہیں مسلمان اپنے آپ ملے تو مسلمان دنازے کی حرج ہے لیکن شادری اگر نیچے قرآن پاک پڑھا جاتا ہو تو اوپر والی منڈل پر جوتیاں لے کر پھرنا جائز ہے کہ نہیں جتیا نہ ہون اتنے جوتیاں ایک پاسے پاس جوتیاں تو بغیر بندہ اونج اسے چڑھ سکتا ہے پردہ ہے ادبے ہوئی ادبے ہوئی اگر باپ زندہ ہو اور ماں بھی زندہ ہو تو دادا بھی زندہ اور باپ اپنے بیٹے کو شادی کی اجازت نہ دے تو دادا اجازت دے تو شادی کرنا جائزہ کہ نہیں باپ زندہ ہو ماں بھی زندہ ہو تو دادا بھی زندہ اور باپ اپنے بیٹے کو شادی کی اجازت دادا اجازت دے, دے تو شادی کرنا جائید ہے دادا کی اجازت کی لڑ کہی ہے اتنے ہے نہیں ترقی کا دور ہے کسی کو پوچھنے کی لڑ ہی نہیں بار, بار ہی فرق کھاتا اگر مولوی صاحب مسجد کا خطیب اور اس کی بیوی سکول ٹیچر ہو تو ایسے مولوی کی کمائی کھانا تو کیا اس کے پیچھے جمعہ جائز ہے کہ نہیں یا نہیں ہے امانت میں خیانت کرنا گھر میں بلا کر بے عزت کرنا بچوں کے اندر نفرت ڈھالنا گھر, گھر گھر کا گھر سارا تباہ کرنا کیسا ہے امانت میں خیانت کرنا گھر میں بلا کر یہ مادر ملت اور قائد آدم مادر ملت کیا ہے واقعہ یہ ہے مادر ملت ساری وہ نہیں ان جناب فڑ پھڑ کے کرایہ بنا دیتا گیا ساری اما جی ہے نا ملت قوم دی قوم دی ماں اصا پاکستانی نہیں اصا مسلمان ہے توجہ نہیں جٹی ساڈی ماں ہے سا خدیجت میرا رب دا قرآن فرمانا ہے اے ارب والے کینو ماں بنا تیری تو بن گئی سعودی والے بھی بنے گی گپتا ہے کہڑی بنے گی ایران والے بھی ماں کہڑی بنے گی کنیا کنیا ماں بنا پھر اسی نو ماں بنا جن رب آخیا ہے میرے نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں اور مومن جتنے بھی آنے گا ماں توجہ یہ کیوں مادر ملت اس کو کہتا ہے یہ طب کا اس وجہ سے کہتا ہے اور کیوں وہ تھا تھے کہ مسلمان دھی سمجھے کہ ساری اما انہوں کی سی اور سامنے انہوں نے بڑھنا ہے تو سولہ عورت پر سر چھپانا فرم جن نے نہ چھپایا اس پر رونت دیکھنے والا بھی آنتی نبی نے فرمایا دکھانے والا بھی آنتی ہے اور چہرہ چھپانا واجب ہے سر چھپانا فرم ہے چہرہ چھپانا واجب ہے تو مسلمان بھی تھی پین بھی ماں یہ بنائیے تاکہ سروں بھی جاوے بھی جاوے تو منہوں کیا سر پر بال ختم ہو جائیں تو وگ لگانا جائز ہے یا نہیں نہیں اکثر مسجدوں والے چندہ حاصل کرنے کے لیے اشتہار دیتے ہیں جنت میں گھر بنانے کا سنہری موقع اس کی وجہ پرواد چندہ حاصل کرنے کے لیے اشتہار دیتے ہیں اور قبلہ ہوں کی مدرسے کی مسجد مسجد مسجد ہے خدا کار نہیں کرے تو ایک کدھروں وہدا جی میں مر لا ٹاگا نہیں ویکتا مولو جی مولوی جی اج تم کی ہو گیا سارا میرے گھر والے لگا ہونا نہ برا جو دینی مدرسے نے تو دینی قادے نے وہ دینی کا تیار کرتے ہیں جو انگریزی مشینریٹ توجہ نہیں کی تھی ہاں جو ماڈریٹ ہو رہی ہے مدارس کی ماڈریٹ ماڈ مدرسہ ماڈرن ملا وہ کون ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے جیڑی انگریزی مشینری بنی کھڑی ہے نا جہرا ملا آئے ادھر ملازمت لوگ تو مخالف لو مسالے کافر ویچو سیٹو لے کبلا جہاں کفر کی مشین سیٹ وہ ساتان ہوتا ہے مسلمان نہیں ہوتا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کافر کا مخالف ہو نبی پاک کے دین کے اندر آ کر سیٹو توجہ نہیں کی تھی ہاں ملک پاکستان میں چھپن سال سے قرآن کو منسوخ کر رکھا ہے تورات نہیں چل سکتی قرآن کے مقابلے میں انجیل نہیں چل سکتی اگر چلائیں تو چلانے والے کافر ہو جائے لیکن قرآن کے مقابلے میں چھپن سال سے یہودی کا حکم چل رہا ہے میں پوچھتا ہوں کافر کے حکم سے نبی کے قرآن کو منسوخ کرنے والوں تمہارا تو ایمان ختم ہو ہی گیا اب جو سکول والے ہیں ان سے پوچھو تم کی پوچھتے ہو وہ کہتے ہیں ہم اس اس میں باز مت لینا چاہتے ہیں تو میں نے کہا تم بھی تو کفر پر راضی ہو جو کفر پر راضی وہ بھی بھائی مان کا جاتا ہے تو کسانوں معلوم ہوا تمہاری اوپر کی مشینری بھی آنتی ہے اور اس مشینری میں پرفیکٹ ہونے والے پڑھے بھی بھائی ہیں اس مشینری میں شامل ہونا آرام ہے نبی پاک کا نظام لانا ہر مسلمان پر فرض ہے توجہ نہیں کی تھی جو سکول سے اتفاق رکھتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کلمہ دوبارہ پڑھو تم تو نبی کے قانون شریعت قرآن کے نسخ پر راضی ہو راضی ہو اس کے ساتھ متفق ہو کلمہ دوبارہ پڑھو میں ڈیرا غازی خان تقریب تے گیا ات ملا منہ ملا داکھاں چور دیا او ہوئے ہو, ہو, ہو, ہو, ہو, ہو, ہو میں کئی ویکیا جڑے اتو ویخے لگتے نے گرجے دار چڈیا بئی مان نے ابو جال پکا میرے گل ہو گئی سکول مسلکر ہر شاید ہر شاید پیتی جاوے ہر دلیل میری جہی ہے قرآن دی حدیث دی منکر بنیا جاوے جدو اٹھن لگا تو مینو ہاتھ ملا لگا میں ہاتھ پیچھا کیا فقیر ہاتھ پلیت نہیں کر سکتا تو یہودی کے ساتھ متفق ہے میں تو ہاتھ پلیت کروں گا نکل جا میں کیا ہاتھ بھی نہیں ملاؤنا ہے میں کیا یہ ہاتھ جائے گا انشاءاللہ شاء تو کسی ایسے مسلمان کے ہاتھ میں جائے گا جس کو حضور کے دین کی غورت ہو یہ کسی غورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جائے گا خدا دی قسم کر کے آنا تو ان مدرسیاں دا مسجدوں دا کی پوچھنا مسجد تو آج با با لندن میں بھی بنی ہوئی ہے لیکن وہ مسجد نہیں وہ مسجد نہیں لندن کی اقبال کہتے ہیں یہ مسجد کی شکل ہے روح ساری مندر کی ہے مندر کی جتنے حق بولن کی اجازت نہیں مسجد کردی رب یا گھر خدا کی قسم کر کے آنا مسجد وہ ہے جہاں مولوی دین کی بات کرنے لگے نگاہ میں کفر کے خلاف بولنے لگے تو عوام اٹھ کے کھڑی ہو جائے وہ آخ مولوی گمراہ نہیں تلا حضور دتی نہیں اصم رسول اللہ کے گل کر دا تیرے آخ لے کے جڑا مریلے ہاں واگ ہزی کتنے جانا پا چلو بسیتا جو آپ تو چشتی صاحب تار ہک سچ کی گل کر چڈنا پر باقی تو ماحول بھی نہیں کرتے میں کرتے جی کیوں نہیں میں کہنا توں آ کے ساڈے تو آ کے ہک سچ کی گل کر نہیں ڈرنا کسے کو پر دوسرے مولوی بھی نہیں کرتے مول بھی ڈرے دی گل کر دیا رب رسول نوری مسجد اسٹیشن میں علماء کرام نے اپیل کیا کہ سکولوں میں پرانا نصاب جاری کیا جائے حالانکہ اس میں کفریات بھی لکھتا ہے انہیں تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ سکولوں سے کفریات نکال لے جائیں یہ مولویا کا کی پوچھنا سبحان اللہ یہ بختالیاں کا پوچھنا ہے یہ انگریزی گاواں نے انگریزی گاواں ہاں جی یہ انگریزی بکرے نے جدھر جی کن مروڑے انگریزے ادھر ہی تر پہ انہوں کا کی پوچھنا انہوں میں بڑا پڑھیا ویخ وہ دوائی خدا دی جس میں تینو پیا نہ بھائی انہوں کا حال پوچھنا علامہ اقبال تو پوچھ جہاں جی سڑ سڑک بولے ہیں بندہ یہی شوخ حرم ہے جو چڑا کر بیچ کھاتا ہے یہی سے حرم ہے جو چڑا کر بیچ کھاتا ہے گلیم بندرو دلکو ویسو چادر زہرہ وہ آدھا ابو غفاری گدڑی یہ ویچ دئی کرمی کرنی گدڑی یہ ویچ دئی حضرت بیاتو بی نے جنت دی چادر ویچ کے آلا. ایو بئی مان نہیں جڑا نبی سرکار دی دین دا سودا پیا کرنا چگل خور کا نتیجہ کیا ہے تو تگلخور ہی روا رہو اتے ہر شاہی خور ہو گئی حضرت صاحب کیبل وغیرہ کے پیسے نیک کام پر لگ سکتے صاحب بابا جی اتے کہڑے کہڑے نیک کمائی دا پوچھنا ہے جب سو کی کمائی جوائی رن کے دفتر جان دی کمائی جناب ہاں جی باجی بنان سکول پکنک ڈانس مناؤن دی کمائی ایک دوسرے رجا پھر بختارا پورا ڈراما پیش ہوں پیوں خوش بیٹھا میری دھی ہی یہ کمائی مڑ مسی لگے تو نمازا کیوں نہ قبول ہوا مڑ حاج کیوں نہ کرو <laughs> مینو ایک چتی صاحب آ تصا دع منگو قبول نہیں ہوتی میں تھاڑے گھر دا سارا حرام حلال جو ہے مڑ تھاڑے اندر بھی تے اوے نور آنا <laughs> یا تے مینو میں مان خدا کرے تے اتوں نکلا کسی جنگلے جا پوا تے کھاوا پٹھے فروج دو سنے اور ہو گل ورنہ خدا کی قسم کر کے آنا وہ کتوں رز کے ہلال لیا کو فرما نے کہ اگر میں کے حلال نا بھی میں چونڈی بھر بھر کے پانی چھوڑ کھوڑ کے پیادا جانا تو بیمار اٹھتے جسک ہلال شفا پر ہوں کتوں لب لیا ادھروں سکول تریز کے حلال جمع ہو سکتا ہے انسان غلطی کا پتلا ہے کیا یہ فکرہ بولنا چاہیے کیونکہ باب آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی عوام سے عوام ایسا نہیں کہنا چاہیے ایسا نہیں کہنا چاہیے سیدنا آدم علیہ السلاط و تسلیم کی جو خطا ہے وہ خطا اگر ہم سے اس طرح کی ہو جائے تو ہم ولی بن جائیں ہاں تم کی پتا ہے مسلام دی خطا کی ہوندی اتے نفس نہیں ہوں نفسانیت نہیں ہوندی خواہش نہیں ہوندی اتے مہل حکمت ربی ہوندی ہو جہی تحت وہ کم ہو اس بس ہاں انسان غلطی کا پتلا کہہ سکنے ہاں لیکن یہ آخنا چاہیے سوائے دے کیا واقعہ کربلا بیان کرنا ہے اور یہ کہ حضرت اینب کی کوفی نے بالیاں کھینچی اور دور جا کر پیٹنے لگا لیا یہ بیان کرنا از بلّہ احمد لانت ہو ایسے بیان کرنے والوں پر جو بی بی پاک بیٹھیاں من گھڑت بیان کر کے ماہر لوکاں کول پیسہ بٹور دے نہیں باقی اس موضوع تکری کر چکیا ہوں لفظ خدا کس زبان کا لفظ ہے فارسی کا ہے खुदा भी बोलना चाहिए कारदाम नक्शबंदी ने कहा था घर में टीवी देखना चाहिए उन्होंने आखो जी े सारा कुछ जायज तुम आप ही लख की ला लो तू कि रोकनी हां जी सियाने आंदे ने ला लाई लोही तो की करेगा मुड़ कोई जो बंदा बेहया जब وہ نہ مراد مول بھی تو بڑی دور کی گل ہے اتوں کسے جٹ نیتوں کسی ان ٹی وی بغیرتی ہے مسلمان درج رکھنی جائے <تصفح> وہ انپڑھ آخے گا بغیرتی ہے مسلمان در میں ایک نوٹی جی مثال دینا سنو میں حجرے شاہ مقیم کی تقریر تو مینو نا गल एक चेत्या आई मैं आख्या यार दसो किसी की इज्जत न कोई बंद जफा पावे या छेड़े धी पैण कौन है आख्या जी वह कंजर अच्छा मैं हूं जरा अपनी धीन फड़ के आखे तीए आएर हो गया जट बैठा ही आता लो जी मुड़ पाड़ कंजर हो आके بھائی بےتی کر چیڑنا پیا اپنی دھی کے ہی پیا جی وہ پڑھ کلر ہوا میں کملا ٹی وی والے کی بن گئے میں کہوں مردو دو ادھر جفی پائی کھڑے نے آپ تھی نو ٹریلر مر جو گئے پر کی کریے جی مجبوری میں آخیا کبلا اس قوم دی مجبوری دا کی پوچھنا ہاں جی اس قوم روپیہ جیسے کو مجبور ہے جیسے کو ارب روپیہ بھی مجبور ہے سدا بہار والے کی گیڈی چلتی گسی بڑے بڑے چکلے ٹی وی لگے کھڑے ہوں ایک گی لاکھ روپئے دیكڑے حساب سے گڈیاں اربا روپئے جو مالک نے پوچھو ایون ہے مجبوری ہے نہیں جب لانت پی جائے میں تو تربا روپئے دا مالک ہے حالے بھی تو مجبور ایک بندہ گل میری سمجھی سات کھانے اگوں پہ ہو مر سات کھانے سات ڈشا ہوں کے تے چا لے سور پوچھو کیوں مجبور ہو نہ برا نہ عجیب مجبور ہے سات کھانے تیرے اگے پائے بس یہی مجبوری ہے ہماری قوم نمبر پر بیٹھ کر گال نکالتے ہیں یہ کس نبی نے اس طریقے سے تبلیغ کی وزاحت فرمائے میں کسی کی تھی پونی ہونے کیوں بھائی میں کسی کی تھی پونی ہونے گالا کھڑیاں میں ہاں ایسا ضرور آخیرت کنجر یہ نبی پاک سرکار دی حدیث لا ید خول جنت کا یہ کتاب حدیث کے سامنے ابو داؤد تیال سی کی مسند حدیث کی کتاب آقا نے فرمایا لا ید کھول جنت کا تیوس کوئی بغیر کنجر جنت میں نہیں جائے گا پر بیا بس چ آ چ بیٹھا ہوا جناب مڑو چکلا میں آنا ہونا سائنسی چکلا بئی مان ٹی میں روکیا تو جنابیاں میں کنجرو جدو ہوئے بدکاری وہ بھی جرم نہیں اوکھنا بھی جرم نہیں تو او روکنا مجرم ہو گیا بیٹھیا جرم بند کرو تو پھر آدھے دیا بیٹھی نہ مرادے کا مطلب ہے دیا پٹھے پاس جانے جب گل آئے دے حق کی بھائی یہ بچاؤ و شرمو ہیا کر خاتون جنت وانگو تو پھر کی آدھے نے آ کے بیبیاں بیٹھیا نے تو میں آ جے ہیا دے مسئلے <تصفح> نے وہ میں کر رہا وہ بھی تو بی توجہ نہیں ہم مسلمان جب مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو مسجد خالی نظر آتی ہے تو جب چوک دیکھتے ہیں تو وہ ٹی وی وی سیار سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں بھائی کمال اللہ دے بندے میں تین پہلا حوالہ دس گیا وا بھئی ان آخیا سکول نال جن سہو جی بنتی ہے جہدی رنگ نسل ہندوستانی تے اخلاق تے سمجھ پیسمگریزاں تو ہوں جی سگریزا والی ہو چوک نہیں بڑے گا خدا بھرے گا, تے خدا دے گھر بھرے گا نام مراد اپنے آپ دا نہیں اپنے آپ دا پتا نہیں آپ کا دشمان نے خدا دی قسم کر کے آنا جا اپنے آپ کا سجن ہوا مستفا کی تابے داری تو کبھی منہ نہیں پھیرے گا یہ سوال لکھے پراندیش کی روشنی میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا عورتوں کو دنیاوی تعلیم دلانے کے مطالب؟ دنیاوی نہیں یہ شیطانی ہے شیتان ہے بغیرتی ہے نو تعلیم کون آکنا ہے یہ تو جہالت ہے لانت ہے فساد ہے ہے دنیا کائنات دلانت اکٹھی کرو ایک طرف یہ ایک طرف ہے اس کو کون تعلیم کہتا ہے عورت کو تعلیم دینے کا جو حکم ہے وہ کسی دفتر کی نہیں کسی بازار کی نہیں کسی سڑک کی نہیں کسی چراہ کی نہیں کسی فلم کی نہیں آپ کو جو تعلیم دینے کا فرض ہے وہ مصطفیٰ کے اس قرآن کی ہے جو سیدہ خاتون جنت کی طرح گھر میں بیٹھا ان شاء اللہ ہٹ ہر عورت دستر کے لیے نہیں بنی عورت گھر کے لیے بنی سبحان اللہ! ہے سبحان اللہ! سبحان اللہ اللہ توجہ جناب ممبر پر کسی کے خلاف بات کرنا جائز ہے یا نہیں ہے تو ان جائز کافروں کے خلاف اور کفر کے خلاف ممبر پر بات کرنا فرض ہے ممبر بنے ہی ایسے واسطے ہاں اور اتنے ممبر سے بہ کے لڈی نہیں پانی ہوتی ہاں مت تو سمجھے لیا پاڑ واسطے بڑھیا ہے ایسے واسطے کہ حق بیان کرو خدا کا راستہ بتاؤ اور کفر و شیطان کے راستے سے بچاؤ اس واسطے ممبر بنے ماشاء اللہ. السلام علیکم خیریت کی گزارش ہے کہ شب برات کے بارے آئے اس بارے کوئی. تو شب کو دسے تبرات نو جا میں پاگل نہیں جی شبرات جاگنے وہاں دے قبول دے دین فرد پورا ہو یہودی بارہ مہینے سو کے تو میں بدھو نہیں نہ میں خود شبرات جاگنا ہاں تقریر کرنا تقریر تکریف کرتے تھوں کیوں میں حضرت سدھی کے اکبر دا فرمان پڑیا میرے کا پاک دا فرمان ہے اس دے نفل قبول نہیں ہوتے جہرے فرد एक कौ फर्द अपने बर्बाद की बैठी इमान जितनी बैठेगी रबाल बनाई खड़ा तो शबरात हमने सुनाया है